علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت بنیاد ہے کہ بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فَأَحْتِنُ السَّلَاةَ عَلَيَّ تو مجھ پر اچھے طریقے سے درودِ پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سید یا رسول اللہ مدنی کے کی ناظرین ہم سب کا ایک گھرانہ ہوتا ہے اور ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے یہ توقع رکھتا ہے یہ امید رکھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے اور میرے گھر کے اندر ایک پیار بھرا ماحول ہونا چاہیے محبت بھرا انداز ہونا چاہیے گویا کہ میرا گھرانہ مثالی گھرانہ ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسائل کچھ نہ کچھ حالات واقعات جو ہیں یہ ناگفتابے ہوتے رہتے ہیں خراب ہوتے رہتے ہیں صحیح بھی ہو جاتے ہیں خراب بھی ہو جاتے ہیں تیسرا مثالی معاشرہ ہے اور ہم نے آج اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے مثالی گھرانہ نگران شراح سے پوچھیں گے ان اللہ مثالی گھرانا کیسا ہوتا ہے اور پھر وہ کون سے امور ہیں وہ کون سے معاملات ہیں جو ہماری گھریلو زندگی جو ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بننے سے روک رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بننے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ کون سے عوامل ہیں ان شاء اللہ نگران شراح سے اس پر بات کریں گے نگران شرح سے مدنی پھول بھی لیں گے اور آپ کی کالس کو اور آپ کے میسجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے مثالی گھرانا ہمارا آج کا موضوع ہے آپ ہمارے ساتھ کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے شامل لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی کال کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے موضوع سے متعلق اپنا سوال کیجئے کوئی پرابلم ہو وہ شیئر کیجئے انشاءاللہ اللہ نگران شرا سے اس پر مدنی پھول لیں گے آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک الحبیب صلی اللہ تعالی الحمد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 میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ, ورسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے اللہی کے لیے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 و ایرل کیونلو إذا س وكي بو تسترس واذا بالبحار قد جرات واذا علمت نفس ما قدمت وأصارت تم کان والی ہے رول جا ہے کالا کسی کو پسمتا سے تم نے کالی ہے ہے <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> مت مت مدا Oh, oh, oh, مجھ پوچھے گا مولا کیا تو میں کہوں گا نام محمد نام پی پے نبی ہے بولنا نام پی پے رام ہے رام میں نبی پی مل بھن بارم بدل بھن بارم فی بھول کا کرم ہے بھن کے کرم बिन में रोते रोते यादें नबी में रोते न रे या کرم دم بولو ان کا رم پے ان کا کرم دم ان کے کرم رم بات پوچھو رم کرم شام اللہ سلسلہ ہے مثالی معاشرہ اور اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے مثالی گھرانہ اور کاری صاحبان کاری صاحبان الحمد للہ ملک پاکستان کے مختلف علاقوں سے تین دن کی تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں اور آج خصوصی طور پر ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں سلسلے کا موضوع ہے مثالی گھرانہ آ, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو معاشرے میں بسنے والے ہر ہی فرد سے تعلق رکھتا ہے تو آپ مثالی گھرانے کے حوالے سے کوئی ذہن میں سوال رکھتے ہیں کوئی سجیشن رکھتے ہیں کوئی رائے رکھتے ہیں ہمیں کال کیجئے میسج کیجئے اپنا پیغام دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کریں گے اور اس پر نگران شراح سے مدنی پھول بھی دیں گے نگران مرکزی مجسا حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاریخی حافظ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہے لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی نظر میں مثالی گھرانا کیسا گھرانا ہوتا ہے آپ کس گھرانے کو مثالی گھرانا سمجھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ربی والسلام وسلام سید المرسلین جو گھرانہ سنتوں کا گہوارا ہوگا وہی مثالی گھرانا ہوگا بعض بنا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے گھر میں ایک سکون کسی فضا فضا ہونی چاہیے خوشحالی جو ہے یہ ہونی چاہیے راحت بندے کے پاس ہونی چاہیے مالی اتباع سے کوئی کرائسس نہیں ہونا چاہیے لوگوں نے اپنے گھر کے حوالے سے گھر گھریلو سکون کے حوالے سے یا مثالی گھرانے کے حوالے سے اپنا اپنا پروسپیکٹو اپنا اپنا ویو جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے تو آپ کیا فرمائیں گے آج میری بہت سارے کاری صاحبان سے ملاقات بھی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کوئی ایسا شخص بتائیں جس کو زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کوئی پریشانی ہی نہ ہو تو کسی نے بتایا کہ ایسا تو ہم نے آج تک نہ کوئی دیکھا نہ کوئی سنا کیا فرمائیں گے آپ کی ایک پروسپیکٹو ہمارے سامنے ہو جائے کہ کیا خوشحالی کا نام مثالی گھرانا ہے جو گھر خوشحال ہے وہ مثالی گھرانا ہے کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں مختلف انداز ہوتے ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جی غم دکھ پریشانیاں گھر کا یہ الگ الگ اس کے انداز ہوتے ہیں ٹھیک جی ہے کوئی دکھی ہے کہ گھر میں بیماریاں ہیں اور کوئی دکھی ہے کہ گھر میں نہ اتفاقیاں ہیں جی دونوں کے غم میں بہت فرق ہے جی کوئی دکھی ہے کہ آمدنی کم ہے جی کوئی دکھی ہے کہ گھر کے اندر ہی کوئی فرد ہے جو گھر میں سے پیسے چوری کر رہا ہے جی دونوں دکھ ہیں دونوں کا نوعیت الگ الگ ہے صحیح اولاد نہیں ہے دکھ ہے اولاد ہے مگر نافرمان فرمان ہے دونوں دکھوں کی نوعیت الگ الگ ہے ٹھیک بیوی ہے گھر کے کام کاج صحیح نہیں کرتی خیال نہیں رکھتی یہ ای بھی ایک پریشانی ہے صحیح لیکن ایک وہ ہے کہ جو لڑتی ہے جھگڑتی ہے بدتمیزی کرتی ہے دونوں دکھ ہیں دونوں دکھوں کی نوعیت الگ الگ ہے ٹھیک شوہر ہے کماتا کم ہے دیر سے آتا ہے جلدی گھر سے جلدی گھر سے نکلتا نہیں ہے آمدنی بھی اس کی کم ہے یہ بھی ایک پریشانی ہے لیکن ایک وہ ہے جو گھر جلدی آ جاتا ہے کماتا بھی اچھا ہے مگر مارتا ہے شک کرتا ہے करता کرتا ہے اور ठाक ٹھاک देता دیتا ہے دونوں دکھ ہیں دونوں کی الگ الگ نوعیت ہے سچ جو میری اپنی پوائنٹ وہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کلیتن کہیں یا بالکل ایک واضح وغیبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غم و دکھی نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو شاید ایسا گھر لانے میں کامیاب ہو جائے اگر کوئی شاید آپ ہی کسی سسل میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی ایسا بتائیں کہ غم نہ ہو تو میں نے کہا وہ بھی جنت ہے جنت جس میں غم نہیں ہے بکیہ دنیا اور غم تو یہ دونوں اگر میں کہوں کہ لازم و ملزوم ہیں کہ دنیا ہے تو غم تو ہوگا اگر کسی کو کوئی بھی غم نہیں اور اتنا نیک پرہزگار صابر و شاکر کانے ہوئے ورا جو بھی اچھے سے اچھے اور صاف ہو اس کو دے دیں تب بھی غم تو اس کو ہے نا کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے اللہ تو دنیا میں آنے کے بعد آپ غم لیس نہیں رہ سکتے ٹھیک <تصف> غم لیس نہیں ہے غموں کی نوعیت الگ الگ ہے غموں کے انداز الگ الگ ہے تو بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے گھر مثالی گھرانہ بند ہو سکتا ہے غموں کے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک تنگی ہے پریشانی ہے بیماریاں ہیں مگر آپس میں محبت ہے اتفاق ہے مل کر فیس کریں گے مل کر اس کو چلائیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں ریاضت بھی کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ گھر کو آپ مثالی گھر کی طرف کچھ نہ کچھ تشبیح دے سکتے ہیں لیکن جب گھر میں اتفاق نہیں ہے نا جی. پیار اور محبت کے مسائل ہیں جی. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جیبتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے جی. تو پھر ایسا گھر مثالی گھر بنے کیونکہ جب تک مثالی گھرانہ بنے گا نہیں مثالی معاشرہ کیسے بنے گا صحیح فرما رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں اچھا گھر بہت سارے افراد ہوتے ہیں گھر کے اندر آ, گھر کے اندر کسی ایک ابھی آپ ہی نے فرمایا کہ سنتوں بھرا گھرانہ جو ہوگا وہی مثالی گھرانہ کہا جائے گا کسی ایک فرد کے اچھا ہونے سے میں نہیں سمجھتا کہ گھر جو ہے وہ مثالی گھر بن سکتا ہے مثالی گھرانہ میرا, میرا ہے. اختلاف ہے کسی ایک کے اچھا ہونے سے ہو سکتا ہے اختلاف ہے. مرد میں اس میں سب سے زیادہ اہم مہنگ کردار مرد کو بھی دیتا ہوں اور ایک عورت کو دیتا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک اپنا رول پلے کر لے جیسا کہ کردار ادا کرنا چاہیے اور سب دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں جی جب آپ مرد کی بات کریں گے نا تو مرد کی بات کریں گے تو بات آئے گی کہ وہ مرد ایز باپ کیسا ہے وہ مرد ایز اے بھائی کیسا ہے جی وہ مرد ایز اے بیٹا کیسا ہے وہ مرد ایز اے شوہر کیسا ہے اور مرد ایز اے سسر کیسا ہے یہ جی گھر میں ایک ہی یہ مرد ہوتے ہیں وہ سسر بھی ایک وقت میں جی اگر بہو والا گھر ہے جی تو وہی مرد سسر بھی ہے جی اور پھر دیکھیں تو وہ مرد شوہر بھی ہے دوسری جی دیکھو دیکھو وہ مرد باپ بھی ہے جی بالکل اور اگر ماں زندہ ہے تو وہی مرد بیٹا بھی ہے صحیح تو اگر یہ دیکھیں تو ایک ہی مرد کے ادھر چار سے پانچ روپ موجود ہیں اور سب کی ذمہ داروں سب کے تقاضے الگ الگ ہیں ٹھیک اور اگر اس کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ نبھاتا ہے کہ جب شوہر کی سمت آتا ہے تو پھر جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے کا کوئی فیضان نصیب ہو جائے سسر بنتا ہے تو جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے کا فیضان نصیب ہو جائے اور اگر بیٹا ہے جی سکے بٹھا دیے کیا ہے جی ترفلاٹ مچا رہی جدھر آ گیا ترفلاٹ ہی جدھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بنا دیتا ہے یوں بھی چل رہا ہوتا ہے سکے بٹھا دینے سے مراد ہوتا ہے اخلاق کردار اپنی ذمے داری کو نبھانا کہ وہ ایز اے شوہر اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہا ہے ایز اے سسر اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہا ہے ایز اے باپ اپنی ذمے داری کتنی نبھا رہا ہے ایز اے بیٹا اپنی ذمے داری کتنی نبھا رہا ہے اور ایز اے بھائی ہوئے. مرد کو بڑا ہوا ہے نا میں مرد ہوں تو یہ مجھے تو میں, میں تو ان تمام جو ہمارے اسلامی بھائی جو مرد ہیں اور اس وقت بیٹے ہی مرد ہیں سامنے الحمد للہ جی. مرد ہی مرد ہیں ان میں کوئی بیٹا ہے کوئی باپ ہے کوئی شوہر ہوگا کوئی بھائی ہوگا اسی طرح کے وہ رشتے ہوں گے سسر بھی ہوں گے جی تو اس طرح کے رشتے ہوں گے جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اگر ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ ہے. لیکن ہے تو مدینہ میں آٹھ گھنٹے جی رہتے تو گھر ہی میں نہ سارے جی اب باہر تو پوزیشن بہت اچھی ہے گھر میں ہی پوزیشن خراب ہے تو پھر کیا سیکھا اور قرآن سکھانے والا بھی اگر گھر کے اندر سکھانے والا نہیں ہے جی تو پھر سکھائے گا جی جی جی کون وہ بات نہیں جی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں کون کہہ رہے شکاری <laughs> صاحب اگر کوئی ہیں بیچارے تو وہ تو سکھانے کے طرف جو ہے وہ مائل ہے اب کوئی سائل ہو کچھ سیکھنے والا بھی تو ہو حضور پانی برتن ہوگا تو اس میں پانی ڈالا جائے گا نا جی اب اگر میں ٹیبل کے اوپر پانی کا جد جو ہے وہ گلٹی کر دوں گا تو پانی تو سارا بہ جائے گا اب میں چاہ رہا ہوں بہت سارے یعنی میری جو گفتگو ہوئی یہاں اسٹائی بھائیوں سے جو موجود ہیں ان سب نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکھائیں لیکن سیکھنے والا کوئی نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں مدنی ماحول سے وابستہ کریں جھگڑا نہ ہو گھر کے اندر کوئی تضاد کوئی کلش کی صورت پیدا نہ ہو لیکن ہمارے چاہنے سے خالی کام نہیں بنتا نا جی کیونکہ کوئی سیکھنے والا نہیں ہے کوئی سامنے سے برداشت کرنے والا بھی نہیں ہے اچھا اب ایک شخص ہے وہ آٹھ گھنٹے کی اس نے جاب کی آٹھ گھنٹے کی جاب کرنے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر پر آیا اور گھر پر آتے ہی آگے سے وہ کیا سکھائے گا یا کیا کرے گا کہ جب ماحول ہی الٹا ہو جائے گا کہ آپ کے بچے نے یہ کر دیا بجلی کے بل کی آخری تاریخ ہے بجلی کا بل جمع کروا دے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آٹھ دس کام جب اس کو بتا دیے جائیں گے تو کیا وہ اخلاق بنائے گا کیا وہ سکھائے گا کیا وہ ذہن فریش رکھے گا تو پریشان ہی ہوگا میں کتنی تحمل سے کی بات سنتا جی تو شور کو بھی چاہے کہ جب گھر میں تو تحمل سے تو, تو سن لے سر جیسے یہ کار کام ہے دیکھیں جی آٹھ گھنٹے بچے کے ساتھ مطلب مغز ماری ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ان کو پڑھا رہے ہیں قاری صاحبانا بچے کو پڑھا رہے ہیں بچہ سبق یاد نہیں کر رہا اس کے مخارج ٹھیک نہیں مخارج ٹھیک کروا رہے ہیں سبق یاد نہیں اس کو سبق یاد کرنے کا ذہن دے رہے ہیں مدنی ماحول کی ترغیب دلا رہے ہیں پھر ان کی ڈیلی رپورٹ کارڈ ہے اس کو بھر رہے ہیں نازم صاحب کو جواب دینا ہے آج لیٹ آئے تھے اس کا بھی کوئی معاملہ کرنا ہے کارکردگی خراب ہو رہی ہے چھٹیاں ہو رہی ہیں ایک ٹینشن اس کی بھی ہے یہ ساری ٹینشنیں جو فیس کر رہا ہے حالات کا جو ہے واقعہ کا مقابلہ کر رہا ہے بیمار ہے تو اس کا اپنی بیماری کا بھی مقابلہ کر رہا ہے پھر بھی کام اب جب گھر پہ وہ آئے گا تو اب گھر پہ بھی وہ صبر کر کے بیٹھے کیسے صبر کر کے بیٹھے گا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو گھر میں ہے وہ صبر کر کے بیٹھے ایک طریقے سے بات کر لے اس سے زا... یہ تو کوئی برا حال تو اس کا کیا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ اتنے مدنی منوں کے ساتھ بیٹھے جو ڈاکٹر پاگل خانے میں پاگلوں کو سنگال کر بیٹھے کو گھر جا کر جو حال کرتا ہوگا وہ برا حال کرتا ہوگا وہ تو رہتا ہے پاگلوں کے درمیان میں ڈاکٹر وہ تو پھر گھر جا کر جو وہ حال کرتا ہوگا ہوگا تمہیں کیا پتہ میں کس کے ساتھ رہ کر آیا ہوں بولے تم جس کے ساتھ رہ کر آئے ہو ویسے ہی نظر آ رہے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ اتنا وہ ہو گیا نا اتنا یہ ہو گیا آپ اتنا اتنا سیریس لے رہے ہیں اگر یہ بچوں کے ساتھ یا اپنے جو بھی پروفیشن ہے ان کا اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں تو جس کے پاس یہ جی دوبارہ گھر گئے وہ بھی تو اس کے بچوں کو لے کر بیٹھی تھی نا صحیح ٹھیک ہے میرا ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بھی پچیس تیس مدنی منوں کو پڑھاتے ہیں یہ اپنے گھر کے دو مدنی منوں کو اسی طرح آٹھ گھنٹے سنبھال کے دکھا دیں نہ نہ فیل ہو جائے تو بولنا میرے کو لکھ کلی فن نہیں ریجال ہر فن کے مرد ہوتے ہیں وہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا پالنا برداشت کرنا نہیں سمجھو کہ ایک عورت کو ایک گفٹ ہے یہ سنبھال لیتی ہے یار اپنے آدھا گھنٹہ چمک وہ کرتے ہیں تھوڑا سا چیکا چیک لوڑ ہے اس کو میرے کو دوسرے کام کرنے یا نہیں کرنے پکڑا دے اس کو یا کاری صاحب سے میں اس کو پکڑائے گا ٹھیک راجیتا کو بولے گا آپ پکڑ دو راجیتا بولے گا پھر آپ کیا کرو گے تو گھر میں تو یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اگر ایسا کوئی ماحول اسلامی بھائی پاتا ہے تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس ماحول کو بہتر بنائے پہلے سن لے ٹھیک ہے پھر دیکھا میں ابھی آیا تھا نا یہی بات آپ مجھے تھوڑی دیر کے بعد بتاتی تو بھی کیا نقصان تھا بچوں کے سامنے نہ بتاتی تو کیا نقصان تھا کہ بچوں کے سامنے آپ کب تک بچوں کو میرے سامنے ڈی گریڈ کرتی رہیں گے تو سمجھانا بتانا پہلے سوچیں گے ہم مسئلے بھی نہ بتائیں کس کو جا کے بتائیں تو باہر کوئی بندہ کو جا کے بتائیں گے سننا تو پڑے گا بتائیں بتانے کا ایک وقت ہوگا یہ بھی سمجھانا پڑے گا نا وہ بری ہوئی ہے اچھا پھر آپ گھر پہ جا کر ویسے کون سے سن لیتے ہو گھر جا کر ویسے آپ کو وائی فائی مل جاتا ہے نیٹ آن کرتے ہو اور آپ سارے کام شروع کرتے ہو تو اس کی بیچاری کی سنتا کون ہے وہ تو وہ پھر رات کو تھوڑی دیر کے وہ نیند آ رہی ہے پھر آپ کو آنکھ لگ جاتی ہے تو بولے کہ جناب کیا کریں ڈبل بارہ گھنٹے کے بعد تو بات بھی باسی ہو جائے اس کو بات ہی تازی تازی کرنی ہے بات کو بھی باسی نہیں ہونے دینا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کا ایک مرد کا گھر میں کردار مثالی ہوگا انشاءاللہ گھر مثالی بنے گا اللہ نے چاہا تھا اس کے لیے آپ کو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دینا پڑے گا اولاد ہے ایز اولاد وقت دیں شوہر ہیں ایز اے شوہر وقت دیں آپ کے جو بھی ایک ضروری مصروفیات ہیں دینی اور دنیاوی طور پر وہ طے کر کے گھر چلے جائیں گھر جا کر وقت دیں ان کو کو نیکی کی دعوت سننا سنانا میں کب کہتا ہوں گناہ بری گفتگو گیبت تومت چگلی یہ دے لیکن اگر خدا نہ کہتا گھر والی کا ایسا مزاج ہے بھی تو اس کے مزاج کو بدلنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ آپ کے ساتھ جیبت چگلی نہیں کرے گی اور اس کا مزاجی قیمت تو چکروں کا ہے تو وہ کسی اور کے پاس اگر قیمت تو چکریاں کرے گی ناماحمان میں تو اپنے گناہ ہی بھرے گی تو اس کی اصلاح کون کرے گا اس, کی، اس کو سمجھائے گا کون اگر اولاد کی شکایت وہ کر رہی ہے تو اولاد کی اصلاح کون کرے گا سکھائے گا کون مارنا پیٹنا تو مدرسۃ المدینہ میں ہم نے الاؤ نہیں کیا تو آپ گھر میں کیسے ماریں گے مار پیٹ سے تو تھوڑی چیزیں بدل جاتی ہیں اے اس، اسی طرح یہ سب ایک لمبا ٹاپک لے لیا ہے لمبا ٹاپک لے لیے کیونکہ اگر میں صرف ایک شوہر کی ذمہ داری بیان کروں نا کہ اگر ہمارے جیسے اسلامی بھائی مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں یہاں دیکھ اور سن رہے ہیں آپ اگر گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر بھی اگر وقت نہیں دے رہے گھر جا کر بھی آپ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہیں گھر جا کر بھی آپ نیٹ آن کر کے اپنے مطلب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں گھر جا کر بھی آپ بولے گا مجھے فلاں کام کرنا ہے مجھے فلاں کام کرنا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے تو ایک گھر کا ایک فرد ہے جس کا نام ہے بیوی بی زوجہ بچوں کی امی وہ انتظار کر رہی تھی نا کا آٹھ دس گھنٹے ہو گئے کھانا وانا پکایا یہ سب کیا صاف صفائی کی اگر واقعی صاف صفائی کی تو جا کر دو جملے بول دو گے ماشاء اللہ آج آپ نے گھر بڑا اچھا صاف کر لیا ہے کیا رج ہے آج آپ نے کھانا اچھا بنا لیا کیا رج ہے آج اچھا بنایا پہلے کیا اچھا نہیں بنتا نہیں اگر اچھا بنتا تو کبھی کبھار کہنے میں کیا رج ہے دل جو کی نیت سے اگر کہہ دیں گے تو مسلمان کا دل خوش کرنا ساٹھ برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے سبحان اللہ کیا اگر یہ کہے دیں گا؟ اگر مثالی گھر ہی بنانا ہے تو پہلے آپ کو اپنا کردار مثالی بنانا پڑے گا <سؤال> <نا>؟ جب کرداری <سؤال> مثالی نہیں ہے <سؤال> تو گھر گاؤں پہ مثالی بنے گا اچھا آپ بولو کہ مجھے اکیلے کا گھر مثالی بنانے سے کیا فائدہ باقی تو ہے ہی نہیں تو آپ کا کردار مثالی ہوگا تبھی تو دوسروں کے مثالی بنائیں گے نا کردار کو سب کے سبھی مثالی کردار والے ہو گئے تو, تو مدینہ, مدینہ مدینہ محلے میں ہم بکی کی دعوت دی دیتے کیا مسجد میں ہم نکی کی دعوت دی دیتے ہیں کیا سارے کے سارے مثالی ملتے ہیں موالی نہیں ملتے عالی موالی کتنے ملتے ان کو بھی تو درد دے رہے ہوتے بیان کر رہے ہوتے ہو، سمجھا رہے ہوتے ہیں بڑے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں کوئی دعوت اسلامی کے بتی ماحول ہٹ کر بھی, بھی بات کرو تو بڑے پروفیشنل بھی لوگ ہوتے ہیں موبائل کرو جی کیا حکوم مطلب یوں بات کر رہے ہوتے کچھ بولو تو پھر جواب دے رہے ہوتے آدھے گھنٹے تک ان کا دماغ کھاؤ تب بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آدھا گھنٹہ ان سے ساری انفارمیشن لے لو پھر کہتے ہیں کوئی اور کام ہو تو بتائیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا آ اتنا وہ پیسے لے کر سب کچھ کر رہا ہے نا اگر وہی شخص گھر جا رہا تو کیوں نہیں کر رہا آدھا گھنٹہ میرے دماغ کھایا کیونکہ میں پیسے دے رہا تھا تو اس نے بھی تو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پیچھے آپ کا گھر کو دیکھا گھر کو سنبھالا ہے چلو بیوی کو چھوڑے بچہ جا کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ماں انتظار کری تھی آئے گا تو دو گھر کے کام کر کے دے دے گا آپ بچے ہو گھر کے کام نہیں کرو گے آپ بھائی اور بہنوں کے کام نہیں کرو گے آپ شوہر اور بیوی کا کام نہیں کرو گے گھر کا کام نہیں کرو گے پنکھا خراب ہے تو کیا مطلب کہ بیوی بنائے گی نل چپک رہا تو کیا بیوی صحیح کرے گی پلمبر کو بیوی کام کرے گا کو بولو گے کہ میں مطلب تو فون کرو گے کہ میں نے کو بھیج رہا کام لینا کیا آپ کی بیوی بی پلمبر سے کام کروائے گی کیا آپ کی بیوی بی الیکٹریشن سے کام کرائے گی کیا آپ کی بیوی بی کارپینٹر سے کام کروائے گی کیا آپ کی بہن کام کروائے گی کیا آپ کی ماں کام کروائے گی وہ آپ کی غیرت آپ کی حیا آپ کی شرم اور آپ کی اہمیت کہاں چلی جائے گی کس کے کام ہے یہ مرد کا کام نہیں ہے ہمارے کام ہے نا اوپر رہ کر ہم ہی تو کھڑے رہ کر یہ کام سارے کروانے پڑیں گے نا جو گھر ہے نلکا بھی ٹپکے گا پنکھا بھی خراب ہوگا بٹن بھی خراب ہو جائے گا بجلی کا بھی پرابلم ہو جائے گا تار بھی خراب ہو جائے گا ساکٹ بھی خراب ہو جائے گا یہ بھی خراب ہوگا وہ بھی خراب ہوگا دس چیزیں گھر میں تو خراب ہوتی رہتی ہیں جب چیز استعمال کرتے رہیں تو کسی کی بھی خراب بھی ہو جائے گی اس کو درست بھی کرنا پڑے گا چیز ٹوٹ جائے گی نہیں لانی پڑے گی یہ تو ساری چیزیں یہ تو کوئی گھر شاید کون کرے گا آپ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا بیٹا ماں کو بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے شور بیوی بی کو بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی بہن کو بولے میرے پاس ٹائم نہیں کیا بہن جائے گی چیزیں لینے کے لیے بھائی نہیں لائے گا بولے نہیں ابو کو بولو تو یہ شرمانی چاہیے کہ تم بیٹے ہو کر ابو کو بولو بات سمجھ رہے تو جب تک ہمارے معاشرے کا مرد اپنی پروپر ذمہ داری پوری نہیں کرے گا نتیجہ کیا نکلا عورت گھر سے باہر نکلی کسی کی بہن باہر نکلی کسی کی بیوی باہر نکلی کسی کی ماں باہر نکلی اور بازار میں عورتوں کی گھیوا گھیمی ہو گئی اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے آپ بولے کیا کیا کروں گا تم کرنا پڑے گا نا ذمہ داریاں ہیں ہماری کرنا پڑے گا چھٹی کے دن کرنا پڑے گا عام ٹائم پہ کرنا پڑے گا چھٹی لے کر کرنا پڑے گا کٹوتی کروا کر بھی کرنا پڑے گا اب ایسا تھوڑی کہ آپ کا مطلب ہفتے وہ پیر کو نل ٹپکنا شروع ہوا اور آپ بولو گے یار اتوار کو ٹپکتا پیر کو ٹپکنے کی کیا ضرورت ہے چھٹی تھی اتوار کو صحیح کرا لیتا میں پیر بھی کو نل ٹپکنے کا دن ہے عجیب ہو گیا نل کا بھی نلکے کو بھی تمیز نہیں ہے کہ نل بھی کو پیر کو ٹپکتا ہے یار اب آپ نلکے سے لگے ہوئے ہیں اب آپ لگے جب تک اتوار نہیں آگے میں تو یہ صحیح نہیں کراؤں گا اب ٹپکتا نل درست ہے پانی سیا نہ کہ درست ہے اتنی قابلیت سلاحت ہمیں بھی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا پانا رکھ لیں اوپر سے جا کر وال بند کر دیں کوئی پانے سے نلکا کھول کر کوئی وائسر لگا لیں وائسر لگا کے نل کا ٹائٹ کر دے کوئی دھاگا بھاگا باندھ کے نلک ٹائٹ کر دیں اتنی تمیز ہم کو بھی نہیں اتنا ہنر تو ہم کو بھی نہیں آتا کہ یہ دس منٹ کا کام ہے اس کے لیے پلمر کو بلانا ہے تار تار نکل گیا پلک نکل گیا پلک نکل گیا اب وہ تلیا ڈال ڈال کر تار ڈال ڈال کر آپ ابھی تک بتی چلا رہے ہو ابھی حالانکہ چھوٹا سا پلگ ہی لانا ہے نا مارکیٹ سے دس پندرہ روپے کا اور گھر میں بیٹھ کر تار لگا کر ڈال کر اسکرو ٹائر کر کے پلگ لگا کے ساکٹ میں لگا دینا ہے آگ سے بھی بچت کرنٹ سے بھی بچت تکلیفوں سے بچت یہ کام کرنے کے لیے ڈریشن کو بیچنا پڑے گا بھائی جان ہے یا نہیں ہے اب یہ کام کس کے یہ مجھے بتا دیں وہ بولے میں اپنا کام رکھوں جس کا کام ہے اب اس کے ہوتے ہوئے سلمان بھائی یہ نہیں مل رہا گھر میں یہ نہیں مل رہا میں وہ نہیں ہو رہا گھر میں یہ نہیں مل رہا تو عورت چیڑ چیڑا آئے گا نہیں آئے گا یہ بتا دیں گے ماں غصے میں آئے گی نہیں آئے گی یہ بتا دیں بہن کے جذبات مجرو ہوں گے نہیں بتائیں گے یہ بتا دیں اب اس کے علاوہ آپ بولو کہ گھر مثالی گھرانہ بن جائے تو مثالی گھرانہ بنانے کے لیے پہلے مرد کو اپنا مثالی کردار ادا کرنا پڑے گا اب آپ بولو کہ میں کاری ہوں آپ بولو کہ میں فلاں ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں میرے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ اپنے گھر کا سودا کرتے حتی کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو بازار میں, ساولا, سودا سامان اٹھانے میں وہ ہار محسوس کرتا ہے تو یہ تکبر کی علامت لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے آپ اٹھا لو گے تو بچوں کے وہ کیا ہوتے وہ پیپرس وغیرہ ہوتے ہیں اب وہ لانا پڑے گا کیا کرے بچہ ہے نا اپنا ہی ہے نا یار اپنے اپنے بچے کی اپنی خدمت نہیں کرے گا تو کون کرے گا وہ بھی الگ بات ہے نصیب کے بچہ پھر آپ کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن یہ ہماری نسلوں کی تربیت ہے آپ کا پانچ سال سات سال کا بچہ دیکھ رہا ہے نا کہ میرے والد صاحب میرے گھر کو کیسے چلا رہے ہیں کل اس کی شادی ہوگی تو یہ اسی نقش قدم پر چلے گا نا یوں گھر مثالی گھر بنتا ہے یوں گھرانہ مثالی گھرانہ بنتا ہے یعنی آج اگر ہم صرف اور یہ تیار کر لینا کہ ہم نے ہمارے گھر میں ایسے رہنا ہے کہ جیسے واقعی ایک مرد اپنے گھر میں رہتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا یہی ذمہ داری ہے چائے لاؤ پانی لاؤ کھانا لگاؤ یہی کام رہے گا ہم لوگوں کا باقی گھر کے کام ہمارے نہیں ہیں تیل ختم ہو گیا کس سے منگوایا جائے گا آٹا ختم ہو گیا کس کو کہا جائے گا کس کو کہا جائے گا ہمیں آپ بولو آپ نے بھی کیسے فرمایا کہ جناب آخری میری بھی سنو نا بھائی جی. اب آپ نے فرمایا کہ جناب آخری تاریخ ہے تو اس کا احسان مانو نا مہربانی کہ تھی آخری تاریخ یاد دلا چھ بھی بھی ہے انہیں سرچا جاتی کو لگ رہا تھا پھر آخری جناب کہتے تم اتنا یاد نہ رہا کہ مجھے ڈیٹ یاد دلا دیتی اور اس کی بھی یہ بھی مصیبت ڈیٹ یاد دلا تب بھی خراب لگے ڈیٹ یاد نہ دلا تب بھی خراب لگے آٹھ دن سے بل ہوا تھا اپنے بیگ کے اندر الماری کے اندر اور وہ آٹھ دن تک بیچاری بولتی رہی ہے بجلی کا بل لے جائیں بجلی کا بل ارے لے جاؤں گا نا ضروری ہے روزانہ بل بل بل بل لگتا ہے تمہیں کیا پتا کہ یار پیسے یہ نہیں ہے اب آخری تاریخ بھی یاد دلائے تو بولو آج کو یاد دلانے کی تاریخ تھی آخری تاریخ اب کرے تو کیا کرے کہاں جائے مدی نے وہ بھی اس کے بغیر کیا کر جائے کی محرم تو ساتھ ہونا چاہیے اللہ یہ بھی تو مسئلہ اللہ ہے نا اللہ بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے کچھ کال جی ان شاء اللہ نتیجہ کیا نکلا جی نتیجہ یہ نکلا کہ مرد کو اپنا کردار جو ہے وہ بنانا پڑے گا اگر گھر مثالی بنانا ہے تو مرد کو اپنے گھر میں اپنا کردار مثالی بنانا پڑے گا جی نا اب آپ یہ مرد بولنا کہ آپ اسلامی بہن کا نہیں بولتے ہو وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کسی سے بولیں گے اس کے اگلے ہفتے بولیں گے آج اپنی باری ہے ٹھیک ہے آج اپنی باری آج ماشاءاللہ اسلام بھائی اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ ودیلہ جی کال شامل کرتے ہیں سلول الحبیب صلی اللہ تعالی اعلیٰ خوشخبری سنا دیتا ہوں سبحان اللہ باپ آنے والے اللہ, اللہ. اللہ جلالو جل اللہ اچھا مرشید کے دیوانوں اب بیٹھ جاؤ اللہ اللہ دھوم دھام کر دی کاری صاحب اچھا براہ انہوں نے دھوم دام کے اپنے اعلان کا تو کچھ کھائی نہیں نا نہیں کیا بات ہے آپ بھی تو ترکیب بنائی گیا جی ماشاءاللہ اللہ سنایا ہے نام ہی ایسا ہے کہ باپا آنے والا اللہ اللہ کہتے نام ہی کافی ہے آئے آئے سبحان اللہ اور جی دل بھی ٹھنڈ پہ آئے گا سلحان اللہ, اللہ اور مرشید نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں ہو رہا ہے مرشید نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں واہ اللہ یہ ہوتا ہے وہ مرید ہی کیا جو پیر کے نام سن کر خوش نہ ہو اللہ اللہ جی کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسکرینوں میں نظر آ رہا ہے نا عمران بھائی اس پر مدنی پولیس ہاتھ فرمائیے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ اصلاحی اور مثالی معاشرے کو بنانے میں اس کا کتنا اہم کردار ہے بہت اچھا کردار ہے مین کردار ہے میرا مدعا یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک مرد یا ایک شوہر یا اس طرح جو بھی اس کی ذمہ داری وہ نیکی کی دعوت گھر میں دینا چاہتا ہے اس کا کردار اس کی سننے کے لیے کوئی تیار تو ہوگا نہیں ہوگا میں اسی لیے آجیے جو پیچھے جو ڈٹیل دیے نا آپ کو یہ گھر میں آپ کو آپ کی لوگ سنیں گے بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کردار کے ساتھ ایک بار گزارا تو کریں آپ کی سنیں گے بہن بھی سنے گی آپ بہن کا کام کر کے آ گئے بہن کو کوئی کاغذ چاہیے تھا بہن کو کاپی چاہیے تھی بہن کو پیٹ چاہیے تھا بہن کو کچھ چیز کھانے پینے کی چاہیے تھی اب لے کر آ بہن کو بولو دیکھ میں کام کیا نا اب دو منٹ بیٹھ کے میرا در سن لو بہن منا کرے گی اللہ اللہ واہ ماں دودھ لے آیا نا دو منٹ میں لائن پڑوں گا بس فیزانہ سننا تھی ماں بولے میں واری واری جاؤں میرے لال سنا نا کیا چار لائن سنا کر دودھ لا کر چار لائن دہی لا کر پھر چار لائن اللہ اللہ. اپنے کو بھی چار دکے کھانے میں اگر بارہ لائن مل جاتی ہیں تو خوش اپنے کردار کردار کرے نا ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جو آپ کے جانور اس کا دودھ دھو لیتے تھے اللہ اللہ اپنے جوتے خود درست فرما لیتے تھے آپ تو آپ تو جوتے بھی صاف کرنے کے لیے گھر والوں کے بہن کو کہتے ہو میرے جوتے صاف کر دے بچوں کے امی کو کہتے ہو جوتے صاف کر دے قسمت قسمت بیٹا ماں کو کہتا ہوگا میرے جوتے صاف کر دے قسمت ہے انتہائی بے شرم قسم کا اسلامی بھائی آدمی ہے اسلامی بھائی سے یہ ایک کہہ سکتے ہیں مصور اتنا نہیں مطلب ذہن اتنا بنتا نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی والا اپنی ماں کو بولے کہ ماں جوتے صاف کر دے ماں کو بولے کہ ماں ذرا پانی پلانا بھلے ٹھیک ہے مدرسے سے یہ کام کا ٹھک کر گئے مگر آپ تھکر گئے تو گھر کے سربراہ نہیں ہیں گھر کے سربراہ بیٹے وہ ماں ہے اس کی دعا تھی تو چل کر گئے ہو دعا نہ ہوتی تو سیڑھی پہ گر گئے ہوتے اللہ اسی کے دعا سے اسی کے دم قدم سے کھڑے ہو اسی کے دم قدم جو روزگار ملا ہوا ہے اسی کے دم قدم سے عزت ملی ہوئی ہے گھر آ کر اس کو نوکرانی بنا کر اسے پانی مانگو چائے مانگو یہ نہیں مطلب جو کام آپ کر سکتے ہو آپ کریں ٹھیک ہے چائے بنانا وہ نہیں آتی تو ماں نے کب بنا کیا تھا چائے بنانے کا بہن سے چائے بھی لینی ہے بہن سے کپڑے بھی سر... کپڑے بھی بہن ہم سے کپڑے بھی استری نہیں ہوتے استری تک نہیں ہوتی ہم لوگوں سے یار یہ ہے یا نہیں یا مجھے بتائیں آپ ہم. ہمارے گھروں کا ہمارا انداز ہے پھر ہم ہماری مانی نہیں جاتی بھائی، یہ ایسے نہیں مانی جاتی ایسے نہیں مانی جاتی کردار اپنا بیان کرنا چاہتا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے میں سال اعلان نبوت فرمایا اللہ فرمایا جی اور اعلان نبوت فرمانے جب اللہ واحد الشریف کا پیغام پہنچایا وحدانیت کا پیغام پہنچایا توحید کا جب پیغام پہنچایا اس سے قبل سب سے پہلے آپ نے اپنے کردار کا ووٹ لیا ان سے اللہ اللہ کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم مانو گے سب بجک زبان بولے کہ ہمیں اس کے پیچھے چونٹی دی نظر نہیں آتی مگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے کہ ہم نے آپ کو ساتھی کو امین پایا ہے اللہ اللہ،, سبحان اللہ پھر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا تاریخ ہوا اس کی تو کردار گھر میں سب سے پہلے اپنا کردار اٹھنے میں مسئلے سونے میں مسئلے جاگنے میں مسئلے آنے میں مسئلے دیر سویر تکلیفیں دے کر ہم بولے گا ہماری کو سنتا نہیں ہے کیسے ہوگا یار آپ کو بھی کوئی تکلیف دیتا تو کیا آپ اس کی سنتے ہیں؟ جو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے گوارا کیوں کریں ہم हम لوگ ہمارا کردار میرا جو مدنی التیجا ہے تمام اسلامی بھائیوں سے بھی تمام آشکن رسول سے مرد اپنا کردار ادا کرے سبحان اللہ اگلی کال شامل کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد ارشد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں یہ حاجی صاحب جو فرما رہے ہیں بھی شہر کا چیز جو ہے وہ آپ کو خود کش کرانی ہے بے ہم چیز ہم لے کر آتے ہیں لیکن ایک ہے وہ اسلامی بہنوں کی اپنی بیوی کی جو کہ جو, جو اپنی چیزیں وہ تو کہتی ہیں کہ ہمیں خود ہی لے کر آنی ہے تو اگر وہ کو کھلا کے دی جاتی ہے تو وہ اس میں کئی نقص نکالتی ہیں کہ نہیں دی ہے تو ہمیں رہا ہم ہی لے کر آئیں گے تو اس چیز پر ہم خوش ذرا حاجی صاحب سے گزارش ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ان کے لیے حاجی صاحب سمجھ میں آیا باقی نہیں آیا یہ بتا رہے جو ہیں جو کہ جو نہیں سمجھنا چاہیے تھا وہ سمجھنا ہے اللہ اکبر یہ فرما رہے ہیں کہ آ, چیز اسنائی بہنوں کے لیے اگر کچھ لے کر آتے ہیں تو پہلے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود لے کر آئیں گے اچھا ہم اگر لے کر آ جائیں تو اس میں سے نقص نکلتا ہے یہ کیا لے کر آگے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ رنگ ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب کیا کریں جس دن آپ کی محبت پیدا ہوگئی نا آپ کی ہر لائی ہوئی چیز اچھی لگے گی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ لائے نا اچھی ہے مجھے مجھے پہننا ہی آپ کی پسند کا ہے کیا بات جب شوہر کو چیز لائے گا تو اپنی پسند کی لایا چلو فور اگزامپل تو عورت محبت کرتی ہے تو کیسے بولے گی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے آپ کو پسند ہے نا تو میں نے تو پہننا ہی میں نے تو زینا تو مجھے تو سنورنا ہی آپ کے لیے تو میں تو پہنوں گے بھی وہ جو آپ کو پسند ہوگا جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا نا تو یہ تو کوئی نہیں ہے مسئلہ محبت پیدا ہو گئی جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے اللہ اللہ اور نفرت و بغذ ہو جائے نا تو عجتب سے بھی بو آتی لگتی ہے <laughs> کیا خوشبو لگائی ہے یو بول دیں ٹھیک فرما رہے ہیں یہاں ایک جب گھر والے کام کاج بتاتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چار چیزیں بتاتے ہیں دو چیزیں جب بندہ چار چیزیں گھر پہ لے کر آ جاتا ہے تو پھر دو اور بتا دی جاتی ہیں اب ایسی صورتحال میں مرد کیا کریں کہ بازار میں جانا سامان لے کر آنا جس کا گھر چوتھے مالے پر ہے وہ چار مالے اتر کے گیا ہے پھر چار مالے چڑھ کے واپس آیا ہے پھر جا کے دکان پہ بھاؤ پاؤ کر کے چیز جو ہے وہ خرید کر لے کر بھی آیا ہے اب وہ چار آگے دو رہ گئے ہیں وہ دو بند دو پھر لے کر آؤ درست نہیں, نہیں ہے درست نہیں ہے میں نے ارض کی نا کہ سمجھائے گا نا کہ دیکھئے میں دوبارہ جاؤں لڑے گا تو نہیں نا ہاں تو جانا ہی تو جانا تو پڑے گا جب ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو جانا ایک تو ایک پڑے دفع گا دفعہ لانا تو پڑے گا ایک کا دفعہ اگر آپ مشقت اٹھاتے ہو اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اٹھا لو مشق اللہ یا اللہ, اللہ, سبحان اللہ سمجھا دے نا کہ اب آپ بتائیں میں دوبارہ چار منزل اتروں پھر چار منظر اگر آپ پہلے اور بھول ہو گئے غلطی ہو گئی تو یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا آپ کتنے بو... آرام سے کر رہے چار سے تھوڑا اوپر آ جائیں چھ مالے کوئی بندہ اترے بے لفٹ بھی نہ ہو بلڈنگ میں چھ مالے اترے پھر چھ مالے اور اس کو جا کے بتا دیا چار چیزیں لے دو رہ یہ بھی لے کر مجھے بتائیں سانس میں سانس نہیں آ رہا ہوگا بندے کا کا یہ آپ کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیے کہ ٹھیک ہے چلا جائے پھر لے آئے ایک دفعہ کرتے کیا ہوتا ہے میں نے تھوڑی تھیلی رکھے تھوڑا لبے کہتا ہوا سیڑھی اتر جائے گا بیٹھے گا تھوڑا کہے گا تو صحیح نہ پہلے بتا دیتی سب بولے گا انداز دیکھے سب کچھ انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ طریقہ ہے چلو اترو تو پتا چلے چھ مانے تو یہی بولے کہ تم بیٹھو کر میں چلی جاتی ہوں میں نے کہا منا گیا مجھے تو موقع چاہیے تو اترنے کا تو وہ اس کو تو وہ میں تو کب سے ہوں تیار کہ میں بازار جاؤں گی وہ تو بازار جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے اب جو کمزوری ہے جو کردار کی کمی ہے جو اخلاقیات کی کمی ہے ہمیں پوری کرنی ہے نا کون فسک نار وقد و ناسو اور جیارا تبلیغ اور نیکی کی دعوت اور اصلاح کے حوالے سے ہمیں کو کہا گیا نا جی ہمیں وہ پورا کرنا ہے مگر خیر اس کا اس سے کوئی میں یہ مراد ہے لیکن وہ نیکی کی دعوت دینی نہیں سب کچھ اخلاق بھی ہم کو سنوارنے کرداری بھی ہم کو سنوارنا ہے جو غلطی ہو جائے ہم کو کرنے سمجھاتے رہے سمجھے کہ بھائی جرنل بات کرتا ہوں ہر گھر ہمارے اس بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق پورا اتر جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہر عورت اتنی مطلب سلیقے والی اور اتنی مطلب کہ اچھے اخلاق والی کردار والیوں کو دو چار دفعہ والے سمجھنے سے اس کو سمجھا دیا جائے گا یہ ضروری نہیں ہوتا یہ میں مانتا ہوں لیکن میں نے جیسا بولا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے کے ہزار اسلام بھائی یہ کرنے لگ جائیں گے اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے ہم، ہمارا کام سمجھانا ہے عورت کو بھی چاہیے کہ خیال رکھے ویسے یہ ہی... یوں مطلب دھکے نہیں کھلائے گی یہ درا در اللہ انشاءاللہ جب اچھے تعلقات ہوں گے تو کیوں کہ لائی ہے؟ بدلہ تو نہیں رہ رہی ہے کوئی بڑی پیاری بات باتنی پھول یہاں ایک اور بات کو میری باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں نہیں آپ یقین مانے سب ایسے یہ رہنما مدنی پھول ہیں الحمدللہ للہ اللہ تباس اللہ کے خدر و کرم سے اگر ہم اپنی ذات میں ان کو نافذ کریں تو ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا آ, بہت سارے اسنائی بھائیوں سے جب ملاقات بھی ہوئی تو ایک بات جو اسنائی بھائیوں سے میں نے کامن پائی وہ ہے جو گھرانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے وہاں پر جو مسائل کا ناچاخیوں کا جو ریشو ہے یہ بہت کم ہے الحمدللہ جبکہ وہ اسلامی بھائی جی واقعی مدنی ماحول سے جی بالکل میری جی جی سبز جی امامہ باندھ کرا بولو گے یہ اسلامی بھائی مدری ماحول والا ہے معذرت کے ساتھ میں براہ راست ارض کر رہا ہوں تو دو میں مت آئیے مدری ماحول سے وابستہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والا مدنی قابلوں میں سفر کرنے والا مدنی انعامات پر عمل کرنے والا ایک دعوت اسلامی کے دیے ہوئے تمام جو میسجیز ہیں جو پیغامات ہیں اسے کسی حد تک قبول کرنے والا ہوگا انشاءاللہ اس کے کردار میں کو فرق نظر آئے گا اب جو اس طرح کا نہیں اور وہ بس آپ کو لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کیسے امامہ باندھ لیا ہے بکی وہ کبھی امامہ باندھتا ہے کبھی نہیں باندھتا کبھی کیسا کبھی کیسا کبھی ادھر کا رہ کبھی ادھر کا رہ کبھی یوں کبھی یوں تو یہ سب ہی ہوتا ہے یہ بھی مطلب بدری ماحول میں سب چل ہی رہے ہوتے ہیں تو پھر مسائل بھی ہوتے ہیں آتے بھی ہیں بھائی آپ کے اسلامی بھائی نے یہ کر دیا تو بھائی اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اسلامی بھائی نے کچھ ایسا کر دیا تو اس کا قصور ہو یار ضروری تو نہیں ہے نا عموماً چانٹے کی آواز نہیں آتی چیخ کی آواز نکل دی ہے لوگ بولیں گے یار چیختا ہے چانٹا پڑا تھا تم کو بتانا چلا یار آئے چانٹا مارنے والا مار کے نکل گیا چیک والے کا وہ لوگ پکڑتے رہے تو یار اتنا چیک تھا اس کی آواز ہے چیک ایسے تھوڑی نکلی تھی کسی نے مارا تھا تو چیک نکلی تھی مارنے والے کا لوگوں کو ہی نہیں ہے تو بعدوں کا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کی اس طرح کے کسی بھی اسلامی بھائی کی کسی بھی عاشق رسول کی غلطی ہو بعدوں کا نہیں ہوتی غلطی گھر کے اندر گھر میں وہ بیچارے کو نہیں اس طرح کا سکھ مل رہا ہوتا جیسا چاہیے اللہ رحم کرے تو یہ اسلامی بہن یوں نہ سمجھے کہ وہ ان کے متعلق میں بالکل کچھ ارض ہی نہیں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے آپ کا اگر ایک بار کا سمجھانا جیسا بھی ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ ایک بار ٹیکا بھول گئی بار بار اگر آپ بھولتی رہیں گی تو پھر وہ تھوڑی بہت اس کو ہماری باتیں یاد رہیں گے اسلامی بھائی کو وا, اللہ اللہ کیا بات اچھا اللہ بڑا پیارا مدرف خدے جی یہ بھی آ, تانے جو ہوتے ہیں یہ بھی گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں جیسے شکچھک جو ہے وہ بے چارا اس کے حلال کما کے لیے ایفرٹ ہے اگر جتنے ہمارے کاری صاحبان ماشاءاللہ پاکستان سے آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آٹھ گھنٹے کا اجارہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں امامت ہے وہ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ دیگر کام کاج ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جیسے سنجینا بالیغان بھی جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک بندہ جو اپنی ایفرٹ کر رہا ہے اس کے باوجود اسے یہ تانے سننے کو ملیں یہ تو کماتا ہی کچھ نہیں کھٹو آدمی ہے کوئی اور کام جو ہے وہ کرو اپنا لائف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کو بڑھاؤ تو اس طرح کے جو تانے ہوتے ہیں یہ بھی گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کرتے ہیں کیا فرمائیں گے تو اس کے لیے یہ کہ شادی کہاں تھی دی. اگر دینداری دیکھ کر پرہزگاری دیکھ کر اچھا گھرانا نیک گھرانا سنو تو برا گھرانا دیکھ کر شادی کی تھی تو اس کا چانس کم ہے کیونکہ وہ جب ایک نیکی پرہزگاری والی سوچ ہوگی اس کی تو انشاءاللہ وہ آپ کے اس قناعت پر اور آپ کی اس تنگ تنگستی پر بھی وہ آپ کو تانا نہیں دے گی بلکہ دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اگر وہ واقعی نیک ہے حالانکہ وہ ہے نا ہمارے بڑے امیر بزرگ گزرے ان کو ایک نوجوان بڑا نیک پرہزگار ملا تو ان کے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کی تو بیٹی کی شادی کی جب بات کی تو وہ مجھ سے کون میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں نوجوان بڑے نیک پرہزگار نوجوان تھے تو انہوں نے خود ہی شادی کی ترکیب بنائی اور خود دیا کہ تم یہ سب خرید لو اور اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے کرا دیا بیٹی بڑی نیک تھی اور جب یہ بیٹی نکاح کر کے گھر آئی تو بیچارے کے گھر میں تم تھے نوجوان نیک تھے مگر گھر میں کیا ہوگا تو وہ گھر میں جب نئی نویلی دلہن بن کر آئی اور جب گھر کا حال دیکھا تو کونے میں سکھی روٹی پڑی ہوئی تھی تو وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے سکی روٹی ہے کل کے لیے رکھی ہے کل کھائیں گے تو کہا مجھے میرے باپ کے گھر بیچ دو نوجوان کہنے لگے مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایک اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی مجھ گریب بندے کے ساتھ کیسے رہے گی تو نے کہا نہیں آپ وہ غلط سے بھی ہوئی ہے میرے باپ نے کہا تھا میں نیک آدمی سے تیری شادی کر رہا ہوں جو کل کے لیے روٹی بچا کے رکھے گا وہ نیک کیسے ہو گیا آپ کو تو تبکل ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور آپ بولو کہ جناب یہ غربت دے کر بھاگ گئی اور یہ دیکھ کر بھاگ گئی تنگ دستی دے کر تانے دینے لگی تو ایسے جب ہم پسند ہی ایسے گھر سے کریں اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نیک متقب پرہیزگار رشتے پسند کریں اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نیک اور دیندار رشتے کو پسند کرے تو یہ پرسنٹیج کم ہو جائے گی میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی نہیں رہے گی جب بھی گھر میں ہم رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو انیس بیس گھر میں ہوتا رہتا ہے وہ تو افورڈ کرنا پڑتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا میرے میٹھی پیارے اسلام بھائیوں گھر کو بننے میں بعدوں کا وقت لگتا ہے سال بھی لگتا ہے دو سال بھی لگتے ہیں تین سال بھی لگتے ہیں چار سال بھی لگتے ہیں ٹوٹنے کو گھر مہینوں میں بھی ٹوٹتا ہے یہ بھی میں بتا دوں اور مجھے پتا ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال پرانے گھر یعنی شادی کا پچاس سال ہو گئے طلاق ہو گئی چالی, چالیس چالیس پچاس, پچاس تو یہ بعض اوقات چھوٹی موٹی باتوں پر بھی گسا آ جاتا ہے چٹان بھی بعض اوقات غلبہ پا لیتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جرنلی ہی بات کروں نا میں گھر بننے میں وقت لگتا ہے ایک تعمیر کر رہے ہیں آپ کیا مطلب آتے ہی گھر تھوڑی بن جاتا ہے واقع. گھر بنتے ہیں بنتا ہے سنورتا ہے خوبصورت بنتا ہے آج بھی اس میں رہنے کا عادی بنتا ہے کیا شادی ہوئی ہے ابھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے وقت لگتا ہے بعض اوقات بچے نہیں ہو رہے ہوتے مغز ماری ہو رہی ہوتی ایک ہاتھ بچہ ہوتا ہے تو خود مغزماری کم ہو جاتی ہے دو ہوتے تو اور کم ہو جاتے تین ہوتے تو وہ اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہے بچوں کو بڑا کرنے میں پالنے میں بزی ہو جاتے تو وہ کہتے رہے کہ لڑنے کا ہی ٹائم نہیں ملتا تو لڑیں گے کہاں ہے جب جب جن جس گھڑی لڑتے تھے اس گھڑی بچے سنبھالنے میں لگ گئے پالنے میں لگ گئے جو ٹینشن دوسری چیزوں کا ہوتا وہ ٹینشن پر ہو گیا چل ختم ہو جاتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں تو وقت لگتا ہے وقت، تو یہ اب جیسے نصیب اللہ تعالیٰ بہتر کرے بعض اوقات مرد جو ملتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو عورت کوشش کرے کہ اللہ اس کو صحیح کر دے اور اپنی ایفرٹس یوز کرے اور بعض اوقات لڑکی صحیح نہیں ملی بھی ہوتی تو پھر مرد کا کام ہے کہ اپنی کوششیں کرے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شور کو طبیب فرمایا وہ طبیب ہے تو وہ اس طرح اپنی اس کا علاج کرے صحیح کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح مطلب گھر چل جائے وہ نہ چھو... آج کل چونکہ ڈائیورسز بہت ہو رہی ہیں مطلب طلاقوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے برداشت نہیں ہے بفو جی سمجھ جی جاتا ہے کہ نہیں بندی چھوڑ دو ایسی صورتیں چھوڑنے کی بھی آتی ہیں جب حقوق ادا نہیں کر پاتے ایک دوسرے کی اللہ کی نافرمانی سے بچی نہیں پائیں گے تو چھوڑنے کی صورتیں ایگزٹ شریعت نے دیا ہے نکلنے کا راستہ نکاح اگر داخل ہونے کا راستہ ہے تو تلاک ایگزٹ کا راستہ بھی شریعت نے دیا ہے مگر اس کی بات سورتیں مطلب ایک نے تھوڑی نا تھوڑا در میں جا رہا ہوں تو جس تو گھر چلنے میں وقت لگتا ہے ایک دوسرے کی تربیت کریں اگر آپ نے اپنا کردار ادا کیا انشاءاللہ گھر چل جائے اسلامی بہن ہے اس کا کردار کیا اٹھ کے صبح و ناشتہ تیار کرے گھر کے کام کاج کرے صاف صفائی کرے مطلب کپڑے دھونا کرنا صاف صفائی بچے وغیرہ یہ وہ کرنا پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے رات کا کھانا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں عبادت ہوتی ہے ریاضت ہوتی ہے طرح کی کئی چیزیں مطلب دنیا اور آخرت کے بھلے کے کام ہوتے وہ کرے شور آئے تو مطلب اس کے ساتھ ایک اچھے مزاج سے بات کرے پانی پیش کرے کھانا پیش کرے خدمت کرے یہ کرے وہ کرے ہزار قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں شور بھی آئے تو نرمی پیار محبت سے بات کرے تم اگر کاروبار کرتے کرتے نوکری کرتے کرتے تھک گئے ہو بسوں میں تھک گئے ہو وہ بھی چولہے کا آگے کھڑے کرے پکا دے پکا دے کام کرتے کرتے تھکی ہے اس نے کو مطلب بیس پچیس ملازموں سے تو کام نہیں نہ لیا لیکن جب دونوں ملو تو وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے اور دونوں مل کر اگر تھکن اتارنا چاہتے ہو نا تو وہ آ کر مسکرا دے تو دیکھ کر مسکرا دے اللہ اللہ آپ دونوں کی مسکرا دونوں کی تھکن اتار دے گی سبحان اللہ. وہ آگے بڑھ کر آپ کو پانی پیش کرے اب آدھا گلاس پی کر اس کو دے دو گے تم بھی تو پیاسے رہی ہوگی کیوں نہیں ایسا بنائے گے تو بنے گا اگر آپ بولا میچ شور تو وہ بولے میں تو بیوی ٹھیک ہے پھر دونوں اپنے اپنے ٹائٹل کے ساتھ جیتے رہو اللہ بس اللہ حال ہمارے حال پر رحم کرے جو میں نے عرض کی رہو اب میرے رب کی رحمت شامل رہے اور آپ تھوڑا سا ذیل بنائے یہ ان پریکٹیکل بات نہیں ہے جو بولے نہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے تو وہ شاید پریکٹیکل لائق گیا ہی نہیں ہے یا اس کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے ایسا ہم کسی کو کہ معاف کر دو بگلا بول یار کیسے معاف کروں جب اس کو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے تو اس کو معافی سمجھ میں کیسے آئے گی جب اس کا اخلاق اور نرمی پیار کا محبت کا گھر چلانے کا مزاج ہی نہیں ہے تو شاید اس کا ہماری بات سمجھ میں نہ آئے ورنہ انشاءاللہ اللہ جرنلی اللہ کی رحمت سے تم کہہ رہے نا میرے رب کی رحمت شامل آ رہے آپ پی آدھا گلاس خود اور آدھا گلاس پنائے اس کو نہ محبت بڑھے تو ہمیں کہیے گا یار نوالا ایک منہ میں ڈال کے تو دیکھیں آپ نہ محبت بڑھے تو ہمیں کہیے گا یار آپ کو پتہ ہے کہ فنا گوشت کے اندر میرے بچوں کی امی یہ یہ حصہ زیادہ شوق سے کھاتی ہے آپ وہ نکال کرو اس کو دے تو صحیح کہ یہ آپ کھالو. اس کو زیادہ محبت بڑھے گی وہ بھی تو برتن میں سے نلی نکال کر آپ کے لیے لائی تھی کہ آپ کو یہ مواد بہت پسند ہے نکال کر کھا لو اس کو تو آدھا اس کو بھی کھلا دو یار پکایا تو اس نے دادا نہ تو یہ سمجھانے کی لرط کر رہا ہوں اگر جھاڑو اس نے اٹھایا ہے تو کوئی جھاڑو سپلی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جو جس میں کچرا بھرتے ہیں وہ آپ اٹھا کر دے تو کیا حرض ہے کچرا اس نے جمع کر دے تھیلے کے اندر باہر آپ ڈال کر رہے گا ڈسٹبن میں کیا حرج ہے کپڑے وہ دھوئے گی اگر میلے کپڑے واشنگ مشین کی جگہ پر آپ ڈال دو گے تو کیا حرج ہے جو ذمہ داری ہے کپڑے دھونے پانی ملک اگر ملک اس نے گرم کر دیا آپ کے لیے پینے کا بوائل کر دیا پانی اور ہو جانا چاہیے بوائل واٹر کوئی ارج نہیں ہے کر دیا تو ہنڈیا اٹھا کر کسی کولر میں ڈال دو گے آپ تو کیا ارج ہے اس میں حرج کیا ہے یہ کر کے تو دیکھیں ارے ہم سے تو تھوڑی لے کر گھر میں کیل نہیں ٹھوکی جاتی ہی ہی ہمارے گھر میں ریموٹ کا سیل ختم ہو جائے بکے کے تھک جاتے مہینے تو ہم سیل نہیں لا پاتے یہ سارے کردار ہم کو ادا کرنے پڑیں گے انشاءاللہ اللہ دیکھیے وہ اپنا کام پورا کر کے دے جو گھر گھرستی کے کام ہے سلیکا کے کام ہے کرتے کا بٹن ٹوٹ گیا ہے وہ سیکھ دے گی انشاءاللہ نہیں سیکھے دیتی تو آپ سیدو یار اگر بٹن وہ سی سیتی ہے تو سوئی میں دھاگا ڈال کے دے دو کیا ہے سیدھے اس کی بات ہے کیا رج ہے یار تو میں آپ کو گھٹیا کام کرنے کا تو نہیں کہ جس سے بنتا شوہر اپنے اس چیز پر گرتا جو گرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جسے عورت بے باک ہو جاتی ہے یا مطلب اس کا کوئی اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خیال علوم دوسری جلد میں کتاب و نکاح کا پورا باپ پڑھ لیجئے دو سو ڈھائی صفحے پر مشتمل ہے انشاءاللہ گھر محبت کا امن کا گہوارہ نہ بنے تو مجھے کہیے گا کیا رہے ہے یہ جملہ یا کیا ہے اگر مثال خدا نہ خاص اگر اس نے کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر دی اب خاموش ہو جائیں کیا جائے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے عورت کو یعنی میں نے کتاب میں یہ ضرور پڑھا ہے کہ مرد عورت کی اصلاح کے لیے سختی کر سکتا ہے میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ مرد کی اصلاح کے لیے عورت سختی کر سکتی ہے وہ دعا کرے اور محبت دے میری میری اسلامی بہنوں سے میری مزل دیجیے اگر واقعی یہ وقت پر ٹائم یہ آپ کو ٹائم ہی دیتے یہ گھر کے اندر وہ توجہ نہیں کرتے تو آپ مغز ماری کریں گی تو یہ اور توجہ نہیں دے گا اس کا دل باہر لگا ہوا ہے نا یہ باہر اس کو مزہ آ رہا ہے گھر میں آئے گا تو اس کو کوفت ہو رہی ہے کہ چک چک ہوگی جب گھر میں اس کو لطف ملے گا محبت ملے گی پیار ملے گا پتہ ہے کہ ایک مسکراتا چہرہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اور اگر مجھے کیے بھی ہو گیا تو انشاءاللہ کچھ بھی مدینہ مدینہ کو سنی نہیں پڑے گی اس کے قدم ہی بھاری نہیں پڑیں گے آپ کے قدم تیزی سے اٹھتے چلے جائیں گے اور وہ انشاءاللہ محبت نہ آپ کی خوشبو سیری سے ہی پالے گی اللہ, اللہ اللہ آپ کی گھنٹی بجانے کی دیر ہوگی کہ دروازہ کھول کر کے مرحبا کے سدائے آئیں گی مرحبا مربا یہ تھوڑا ہے خواب بات. کرے تو صحیح جاگتی آنکھوں کا خواب ہے کیا پتہ پورا ہو جائے اللہ اللہ سبحان اللہ مرحبا بڑے پیارے بدری پھول ہے جی. اللہ علکی پسیح کی ہے تاپر بھائی بس ایسا یہ جب پڑھتی ہے نا جی تو پھر یہ مدری پھول بیچارے کہاں ہوتے ہیں ان کی خوشبو دیکھے جی. مجھے بھی اس کا اندازہ ہے کہ جب بگڑتی ہے نا تو بندے کو سمجھ پڑتی نہیں ہے مگر دیکھا اگر ہزاروں سن رہے ہیں ہومی تو کریں گے سینکڑوں کو سینکڑوں کو اتنے تو دس بیس کو یاد رہ جائے گی بات اچھا اگر ایک کا گھر بھی بن جاتا ہے चार. تو اپنا تو نفا ہی ہے نا یار نقصان کیا ہے سلحد اللہ اور اللہ قبول کر لے ہماری کوششوں کو تو کیا چاہیے سبحان اللہ مرحبا کال شامل کرتے ہیں اور مجھے, مجھے بھی سونا دے صحیح دور پر مہربانی <تصف> ہوگی جی کال جی, ہیرانے شرا کی بارگاہ میں عرض ہے محمد آسف ڈگری شہر سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے انداز اچھا لگا باپا آنے والے ہیں جب ذکر ہوا تو یہ دوبارہ اس طرح کہہ دیجئے اور یہ مقصد اسلام بھائی خوشی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی باپا کا تذکرہ دوبارہ کر دی امیرت کا ذکر خیر دوبارہ کر دیں <تصفح> کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں نا باپا کا ذکر ہوا مانیٹر اتنا دور ہے سو نہیں آپ کی سمجھ میں آیا سوال میری سمجھ میں نہیں ہے سوال آپ کو اصل میں آئی پی لگی ہوئی میں نے بھی وہ یوں کر کے سونا ہاں اسی کے اندر آپ کو آواز ہے سپیکر سے ہم کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہم سے سپیکر دور ہے مانیٹر ہمیشہ منچ کے قریب ہوتا ہے تاکہ منچ پر رہنے والوں کو آواز آ جائے اور یہ اتنا دور رکھا ہے کہ ہوگی ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی وائس ٹھیک رہے گی کیا فرما رہے تھے امیر اس کا ذکر خیر کرتے دوبارہ کیا کہ یہ یہی یہ سوال تھا ان کا میں کیا لے لو نام اے بابا آنے والے اللہ جلالو و جلال سب خان ہو اصل ہمارے کاری صاحبان کا یہ غیر متوقع جدول ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ کیا دلی میں ایک تڑپ تو تھی لیکن وہ تو سب املے سنت کے دیوان کیا بات الحمد للہ دیوانوں سے تحریک چل رہی ہے کیا بات مرحبا ایک اور کال شامل کرتے ہیں سندو الحبیب آپ سن کے بتا دیجئے دیجیے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مثالی معاشرہ سلسلہ آج مثالی سلسلہ ہوگا کیونکہ اس میں شہد عریکت بانی دعوت اسلامی کی آمد آمد ہے سبحان اللہ دل باغ باغ ہو گیا باپا کی آمد کا سن کر بہت دل خوش ہو گیا اس میں ارشاد فرما دیجیے کہ گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا ماحول کیسے بنایا جائے اور آپس میں محبت کیسے قائم کی جائے اس کے بارے میں کچھ مدنیفلتا فرما دیجئے دو, دو مدنیف محبت اور ایک دوسرے کا حقوق سمجھنے کا سلسلہ کیسے عام کیا جائے السلام علیکم گھر میں محبت پیدا کرنے کے دو اہم مدنی پورا صرف دو کیا بات خاموشی اور مسکرانہ آتا ہے آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدا طویل خاموشی ہے طویل خاموشی آئے آئے یہ بھی کردا ہے کون کرے سداخ کو اللہ جس کو چپ رہتا ہے اس کو بھی ایسا عجیب عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں سمن بکمن ہو گیا یہ تو نہیں اللہ بابران کریم کہ آیت کو تو اطلاع کرنا بھی نہیں چاہیے یوں بعض صورتوں میں تو یہ درست ہی نہیں ہوتا کہ جو آیت کریم مثال کے طور پر اللہ نہ ایک سمجھا رہا جو آیت منافقین کے حق میں نازل ہو یا کفار کے حق میں نازل ہو اس کو کسی بھی اس طرح کے معاملے میں یا واقعی میں یا کسی مسلمان پر اس آیت یا اس کے آیت کے حصے کو کسی طرح منطبق کرنا اس تو پھر علماء سے رہنما لے لی جائے یہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معاملے میں جو مراد نہیں ہے جو فرمانا نہیں چاہتا وہ کر دینا پتہ نہیں اس کو کیا کیا حکم بھی لگ سکتے ہیں تو یہ آیت کریما کو تو اس طرح بیان میں نہیں کرنا چاہیے یہ سنا گیا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ ٹو کیئر تو میں اسی طرح ناظرین کو یہ ارد کر رہا ہوں کہ اس طرح معاملے کو دیکھ لیا جائے ایسا نہیں شرح رہنمائی بھی لینی چاہیے اب خاموش طبیعت کو بھی تو خاموش نہیں بیٹھ <خاموش> رہے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. فائدہ ہوگا کب تک خاموش رہے بےچارا جب تک کہ حالات اچھے نہ ہو جائے وہ بس حافظ بس صاحب ہیں وہ آم... مدنی خبروں میں بھی چلا تھا یہ مدنی خبروں کے بعد مدنی گلدستہ تھا اس میں مستقفیل صاحب نے بڑا پیارا وہ خلا کے کری دیا وہ معاف کرنے والا ہے نا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد ہوا تھا کہ معاف کر دیا کرے تو معاف کرنا تو ایک اچھے اخلاق کا علامت ہے اور پھر صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ان کو فرمائے گا ولیق چاہیے کہ معاف کروں درگزر سے کام لیں تو خاموش میں تو بہتری بہتی ہے من فما نجات جو چپ رہا اسے نجات پائی سبحان اللہ تو جو ایک چپ سو سکھ میں تو یہی سمجھا ہوں. جو چپ رہے گا وہ ان نجات گا کرے سب صبح میں نے بیان کیا تھا آپ کو والا تو میں نے کیا اردی کی تھی ضبط پیدا کرے صبر پیدا کرے اب یہ کہ تھوڑا کچھ ہو گیا فوراً پیٹ ہلکا کر دیا پیٹ ہلکا کر دیا پیٹ ہلکا کرے ناما سے بھاری ہو جاتا ہے جہاں دیکھو پیٹ ہلکا کر رہے ہوتے جہاں دیکھو پیٹ ہلکا کر رہے ہوتے بس دل وہ, وہ دل ہلکا ہو گیا پیٹ ہلکا ہو گیا یعنی کر کے دل بھی ہلکا ہو رہا ہے پیٹ بھی ہلکا ہو رہا ہے بس یہ ہے نا لوگ نیکی کر کے اپنے آپ کو راحت پہنچاتے تھے بدقسمت آدمی گنا کر کے اپنے آپ کو راحت پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے یہاں ایک اور پچھلے دن بابا کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول تھا وہ میں نے بیان بھی کیا تھا بہت خوبصورت مدنی پھول تھا انشاءاللہ شاء اللہ دیکھ لیتے شاید مل جائے وہ مسکرانے پر ہی تھا مسکرانے پر اور خاموشی پر مسکرانا خوش رہنے کے دو مدنی پھول مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ مسائل, مسائل ہی, ہی, ہی نہ ہوں ون ٹو تھری کر دیا مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہوں خاموش رہے تاکہ مسئلے ہی نہ ہوں اللہ سبحان اللہ کیا بات دو مدنی بول مسکرانا خاموش رہنا کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں قاسم علی تاری جاکوٹ سیئر کر رہا ہوں پیارے نگران شرا میرا آپ کے بارے میں سوال ہے کہ جیسا فرما رہے ہیں ویسا چار پانچ دن ایک ہفتے کے لیے ایسا ذہن بنتا ہے جذبہ اوپرتا ہے لیکن پھر ہفتے کے بعد وہی وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا استقامت کے لیے کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ استقامت حاصل ہو جائے بالکل بتاتے ہر ہفتے مدنی مذاکر میں مولتا شرکت کرے انشاءاللہ شاء اللہ جب ہفتہ ہفتہ بیٹری لو ہو رہی ہے تو ہفتہ ہفتہ بیٹری چارج کر لیں اللہ اللہ ان شاء اللہ امیر سنت کی زیارت مدنی پھول اس طرح کے مدنی پھول تو کئی دفعہ مدنی مذاکر بیان ہوتے ہیں بیٹری چارج ہوتی رہے گی یہ تو امیر سنت رہے تو مثال جیسے گویا کہ جیسے ریپڈ چارجر ہے تھوڑی دیر میں فل بیٹری چارج ہو جاتی ہے سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. یہاں ایک بات جو مجھے تک پہنچی ہوئی بھی ہے ایسا کہ بعض جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ماں باپ سوچتے ہیں اگر ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کے لیے مسائل بعض اوقات رشتے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا بھیا آپ کو مدینہ جی رشتے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ والدین سوچتے ہیں کہ اگر ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کے لیے مسائل ہوں گے اس گھرانے سے ہمیں رشتہ لینا پڑے گا رشتہ ہو جاتا ہے اب ان دونوں کے درمیان مطابقت ہے ذہنی آہنگی ہوگی نہیں ہوگی ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر جن کھوکھڑی بنیادوں پر یہ رشتہ جو ہے وہ کائم کیا جاتا ہے تو ان کھوکھڑی بنیادوں پر رہ کر گھرانا مثالی گھرانا کیسے بن سکتا ہے دیکھیے نہ مثالی گھرانہ وہ ہے نا زمین آپ جس فصل کی تمنا کرتے ہیں تو آپ کو زمین اور بیج کا بھی تو انتخاب سوچ سمجھے گا نا فصل جی. تو بعد میں ملتی ہے نا محبت ہے پیار ہے اتفاق ہے میٹھا ہے کہ کڑوا ہے پھل تو بعد میں آتا ہے پہلے تو زمین کا انتخاب ہے بیج کا انتخاب ہے زمین کیا ہے بیج کیا ہے جیسی زمین جیسا بیج ویسا پھل ویسی خصل جی. تو وہ جو اس, ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تمہیں ایک پرہزگار رشتہ ملے جو نان نقابی پورا کر سکتا ہو حدیث پاک کا جو خلاصہ ہو شراب وغیرہ میں مکس کر کے کر رہا ہوں تو اسے نکاح کر دو بیٹی کا یعنی امیر رشتوں کے چکر میں اور دیگر یہ لینے دینے کے چکر میں مت پڑو اور دین دار عورت دے کر شادی کر لینی چاہیے یہ دو چیزیں کریں اور پھر شادی بھاری نہیں ہونی چاہیے مطلب ہلکی بلکی ہونی چاہیے جس میں وہ بوجھ کم ہو جی. ایسے جی تو پر. یہ بنیادی چیزیں ہیں شادی کے حوالے سے تین چار پانچ بنیادی چیزیں ہیں اور بہت موٹی موٹی بنیادی چیزیں ہیں ہمارے نوجوان ہمارے گھر والے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان تمام تر چیزوں کو اگر بر... اے... ایڈوپٹ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر آپ کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا سنتوں کا گھیوارا ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جب تمہیں اس کی کوئی برائی ہو تو تم اس کی اچھائی پر نظر کرو جب اب مسئلہ یہ سلمان بھائی کہ ہم شادیاں کرتے ہیں جی لیکن شادی کے بارے میں ہم نے پڑھا کیا ہے بلے میرے کو چلے یہ بتا دیں اب تو ہم شادی کے بعد بات کی باتیں کر رہے ہیں نا جی پڑھا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں پڑھا کیا بھارت شریعت میں کتاب کتابوں نکاح پڑا دولہ بننے سے پہلے یا دلہن بننے سے پہلے کیا حقوق زوجین پڑھے دولہ یا دلہن بننے سے پہلے کیا اہیار الوم کا یہ باپ پڑا جو میں بیان کر رہا ہوں دولہ دلہن بننے سے پہلے کیا طلاق طلاق کے کنایا اس طرح کی چیزوں کے باپ پڑے نکاح کرنے سے پہلے دولہا دلہن بننے سے پہلے یہ پڑھتا کون ہے یہ پڑھاتا کون ہے یہ سبق دیتا کون ہے میں کہوں کہ اگر شادی سے پہلے اللہ وہ دن لائے شادی سے پہلے اگر اس طرح کے ورک ورش شاپ جس کو دنیا دار کہتے ہیں اور اس طرح کے اگر تربیتی کورسز ہوں کہ جو اس کو شادی کی طرف جا رہے ہیں ان کے پہلے مساغ جب جس کی شادی کو دو مہینے تین مہینے رہ گئے وہ آ کر پہلا مت ہمارا دو پانچ چھ سات دن کا کورس تو کرے دو دو گھنٹے کا اسلامی بہنوں کا اسلامی بہن کورس کرا لے دو دو تین تین گھنٹے کے ساتھ دن کے اور پھر کورس کروانے کا بولو اب تم کرو نکاح اب آپ دیکھو میرے رب کی رحمت شامل آ رہی آپ کی طلاق اور گھر ٹوٹنے کا ریشو بالکل نیچے نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا ہم کرنا ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو فلم ڈرامے دیکھ کر تو لڑائی جھگڑے سکھائے جاتے ہیں نا قوت برداشت ختم کر دی گئی ہے ہے نا یہاں تو عورت کو آزادی اور مرد بولے میں یوں تو عورت بولے میں یوں الٹے سیدھے فلسفے الٹے سیدھے مطلب سبق پڑھائے جا رہے ہیں اور مطلب گھر توڑنے پر تو بھارا جاتا ہے کی پر تو ابھارا جاتا ہے میڈیا کے اندر الٹے سیدھے ڈرامے الٹے سیدھے فلموں کے ذریعے تو کہاں سے گھر چلیں گے گھر چلتا ہے گھر چلنے کے لیے اور جو بردباری علم نرمی پیار محبت اتفاق صبر کنات ذور تکوا پرہیزگاری درگزر ہمت طاقت حوصلہ معاف کر دینا یہ سارے جو گھر چلانے کے جو ٹولز ہیں وہ ٹول ہی نہیں ہیں گھر کیسا چلے گا تو ٹول تو شریعت دے رہی ہے نا ہم کو وہ اس کے متعلق ہمارے ہے ہی نہیں کورس ہی نہیں ہے بات بدکسمتی کے ساتھ صحیح مائنوں میں دیکھا جائے کہیں کہیں ہوتا ہو کوئی پڑھتا سیکھتا ہو تو میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر جنرلی طور پر ٹول نہیں ہے تو کوئی تجربے کار ایسا بیٹھ دیکھو بیٹھ دیکھو آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کمبائنڈ فیملی میں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کی امی اور آپ کی امی کے درمیان اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اب یوں کرنا ایسا ہو جائے تو یوں کرنا عورت کو سمجھایا جائے دیکھو اگر یوں ہو جائے نا تو اب یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا, یوں کرنا یہ یوں تا... یوں کرنے کا سمجھایا گیا نہیں اے خبردار جو دبا تو جوڑوں کا گلام وہ اس کو پہلے سے ہی بےچارے کو ایسا کر کرا کر بھیجائے کہ وہ نہ ٹوٹنے کی بھی چیز بھی ٹوٹ جائے بتاتے تو ہیں بچی بچی کو بعض سبق پڑھاتے ہی ہیں بیٹی کو کہ ذرا دراصل میں کوئی پرابلم کرے پھر ہمیں بتانا ہم نپٹیں گے کیا کی ہے سمجھدار باپ کے تو میں سمجھدار باپ اگر گھر توڑ کر آنا ہے باہر ہی رہ جانا ہمارے گھر میں گھر توڑنے والی بیٹی کی جگہ نہیں ہوتی مطلب ہوتے ہیں وہ بیٹی کو ذہن بن جائے گا کہ میں نے یہی گزارا کرنا ہے انیس بیس کل گھر میں نہیں ہوتا یار برداشت کرے گی نا صبر کرے گی وقت کا انتظار کرے گی بیٹے کو سمجھانے پہ چلتا رہتا ہے توڑ پھوڑ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے حت المکان اور اب نصیب میں ہی مثال کے طور پر کوئی میرے کہنا کہ جیسے حالات ہی ایسے ہو گئے کہ شریعت ہی مطلب کہ اس معاملے میں آپ کے بارے میں ایک مطلب ایک واضح اصول بیان کر رہی ہے کہ اب نہیں چل سکتا تو پھر شریعت کے احکام کے مطابق ہی پھر علیحدگی اختیار کرنے کے لئے لیکن وہ بہت ریئر کیسے یہاں تو انتیاہی قدم جو ہے نا وہ ابتدا میں لیا جا رہا ہے مراحل تو طے کرنے کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب ایسے میں ہم مثالی گھرانہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور اللہ کرے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو وہ اگر واقعی وہ شریعت کے مطابق یا اخلاقی معاملات کو اگر وہ باتیں پوری کرتی ہیں تو آپ اس کو اختیار کریں برداشت کریں ہمت کریں ایک بار پھر اپنا مائنڈ بنائیں اور ایک آج نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں انشاءاللہ امید ہے کہ گھر محبت کا پیار کا امن کا گہوارہ بنے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی شامل کرتے ہیں علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا کا یہ سلسلہ دیکھ کر واقعی ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ہے پہلے کئی معاملات تھے جو نظر انداز کر دی جاتے آج پتہ چلا ہے کہ سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اگر مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اپنے کردار کو مثالی بنائیں بہت مشکور ہیں ممنون ہیں نگرانی شعرہ کے جنہوں نے اتنا پیارا سلسلہ اور جو ٹیم اس مجلس نے شروع کیا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی آواز ہی بہت سمجھ میں آئی ساؤنڈ والو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ ادا کریں یہ کرنے میں کیا آ رہا چاہے جب نہیں آواز آ رہی تھی تو کہا بھائی آواز نہیں آ رہی آئی تو پھر کہہ دینا بھائی آئی بھی شکریہ ادا کرے یہ مثالی گھرانا نہیں بنے گا اپنا مثالی چینل بھی تو بنانا نہیں کیا حساب نہ لیا جائے اس کا حساب بھی تو اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے دیکھیں سلمان بھائی مرد غیرت کھائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نام پر غیرت کھائے محض اپنی نافرمانی کے نام پر ہی جوش مارتا رہے گا تو کیسے کام جلے گا <laughs> وہ نماز دیکھتے ہیں کہ نہیں پڑتی اس کو مرد صاحب غصہ نہیں آ رہا غیرت ہی نہیں آ رہی یعنی غیرت سے برا دیے نہیں گا مارپیٹ کرے گا اصلاح کرنے کے انداز مارپیٹ کے علاوہ بے شمار ہیں لیکن اس کو کیا اللہ کی نافرمانی دے کر کبھی غیرت آئی پانی نہ پلانے پر غصہ آ گیا کیوں اللہ کے کی نافناانی پر کیوں نہ مطلب کہ آپ کے اوپر وہ ایک جوش و جذبہ آپ کا مطلب کہ کار فرما ہوا نہیں نا تو یہ مطلب کہ نہیں ہوتا نرمی پیار اور محبت کے ساتھ میں تو یہی سمجھتا ہوں ہے hey فلاں و کامرانی, نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ایسا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو رفیق حیات ہے شریک سفر ہے یہ سنتوں کے مدنی ماحول کا بستہ ہو جائے یہ بات بھی آج میں نے سن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے نئے ہی ماحول میں آئے کا والا انداز ہو دعوت اسلامی کا انداز ہو نہیں آ رہے اس مدنی ماحول میں تو ہم کیا کوشش کریں نا بھائی کوشش کریں کوشش کرنے میں کیا آ جائے آپ کا کام پہنچانا ہے نا منوانا آپ کا کام تھا کوشش کرتے رہے اپنا سواب کرتے رہے ایک دن احساس ہو جاتا ہے سلمان بھائی احساس ہو جاتا ہے بندہ کہہ کے تھک جاتا ہے نا ایک بندہ ہے جو میرا ماں ہے جس کا نسخہ جس کی رہائش جس کا کھانا پینا جس کا لباس جس کی ضروریات پوری کرنا یہ میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں ضروریات پوری کر رہا ہوں جو چاہیے وہ مہیا کر رہا ہوں اب سامنے والے بندے کو میں اس کی ہی قبر و آخرت کی بہتری کی بات بتا رہا ہوں اور وہ اس کو نہیں لے رہا ہے کہا نہیں لے رہا کہا نہیں ایک بندہ ہو گیا ہے وہ سن نہیں رہا تو نہیں کر رہا تو کتنا مطلب بندہ کب تک کرتا رہے گا کیا کر سکتے کب تک سمجھاتا رہے گا کوئی تو حال ہونا چاہیے اس کا جب تک کہ سمجھانے کی اللہ تعالی نے آپ کو ہمت دی ہے اور جہاں تک شریعت نے آپ کی باؤنڈری بنا کر رکھی ہے وہاں تک سمجھاتے رہے سمجھانے میں یہ آفیت ہے تو تو میں نے کہا نا کہ ایک انتہائی قدم وہ بہت بات کی بات ہے آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے آسان حل بتائیں نہیں ٹھیک ہے انتہائی قدم کی طرف نہ جائیں وہ آسان حل بتائیں کسی گھر والوں کو مدنی ماحول کا ذہن دیں اور گھر والے مدنی ماحول سے بتائیں وہ آپ کی نہیں سن رہے انشاءاللہ پیر صاحب کی مانیں گے مدنی ماحول کی طرف بھیجیں ہفتہ وار اجتماع کی طرف بھیجیں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کی درس کی طرف بھیجیں گھر درس کی طرف مدس مدینہ بالیگاہ کی طرف بھیجیں کچھ درد سے پھیلانے سننے سننے سنانے کی طرف بھیجیں ان کا مت نہیں ٹھیک چینج کرنے جائے آپ بولو کہ میرے سے فرق نہیں پڑتا اب آپ کا علاج بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا بھی تو ایسے مطلب بولو کہ میں ڈاکٹر بنا ہوا ہوں میرا علاج صحیح ہے میرا علاج صحیح ہے اب آپ کی دوائی سے اتنی فرق پڑتا تھوڑا طبیب چینج کر کے دیکھ لیں یعنی yani, طبیب سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا چینج کرے کہ بھائی آپ یہ سکھا دیں آپ یہ سکھا دیں اسلامی بہنوں کے حوالے میں تو یہی کہوں گا اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کی طرف بھیجیں جن کے گھروں میں یہ مسائل ہیں کہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں نہیں مطلب اس طرح مدد ڈھل پا رہی تو ان کو مدنی ماحول کی طرف بھیجیں درس و بیان کی طرف بھیجیں گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل آپ چلا کر رکھیں گھر میں جو درس کی سلسلہ شروع رکھیں مدنی رسالے آپ گھر میں رکھیں کچھ اس طرح کا نظام بنائیں بار بار آپ بولے نا میں نے بہت سمجھایا ہے میں تو ہر بار سمجھاتا ہوں زیادہ سمجھانے سے زمین پر بھی پانی زیادہ ڈالو تو زمین بھی برباد ہو جاتی ہے تو یہاں مطلب ایک آدمی کا آباد ہوگا ہر وقت سمجھانا سمجھانا کوفت ہو جاتا ہے بیزار ہو جاتا ہے تو یو تھوڑا سا وہ فیس چینج ہونا چاہیے انداز چینج ہونا چاہیے فرق پڑ جاتا ہے یار جب مطلب جانور ترکیب میں آ جاتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے یار اور یہ تو بیوی ہے جب اللہ چل شور اللہ نہ کرے کو الٹا سیدھا ہے تو وہ سمجھانے کا سلسلہ شروع کریں دو چار پانچ سال چھ سال جلدی کس چیز کی ہے اللہ اکبر کس چیز کی جلدی ہے یار جلدی نہیں کریں جلد بازی کریں گے تو ٹوٹتا گھر اور ویسے عورت کے باہر ہیں ویسے کہا گیا ٹیڑھی فصلی اس کے ٹیڑے پن سے فائدہ اٹھاؤ سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے کو توڑ دو گے اس کا توڑنا طلاق ہے وہ آپ مطلب میں اگر یہ کتابیں میں جب یہ پڑھتا ہوں نا نکاح کے باب میں گھر بار کے باب میں در گزر کے باب میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو میں نے یہ کتاب پڑھی ہے گھر چلانے کے لیے گھر بچانے کے لیے اسلام الدین نے بڑی بڑا مواد دیا ہے بڑا مواد دیا اور بڑی مطلب اس نے بشارتیں دی ہیں ایک دوسرے کو نماز میں اٹھانا ایک دوسرے کا خیال ہے پانی پلانے پر سواب مل رہا ہے یار اللہ پانی پلانے پر ثواب ملا ہے در گزر پر ثواب ملا ہے نرمی پیار محبت ثواب ہی ثواب ہے یعنی گھر میں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ذریعے جنت دے لے اللہ میں اس کو سمجھا سمجھا کر نیکی کی دعوت دے دے کر صبر کر کر جنت کے حقدار بن جاؤں وہ بولے کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دے دے کر سمجھا سمجھا, سمجھا کر میں جنت کے حقدار بن جاؤں ہم دونوں جنت میں رہے, کیا رہے اللہ کرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ کارا مت ہو جائے آمین اور آمین ہم آمین سب کے گھروں میں کاش در گزر پیار اور محبت اور نبھانے والا ماحول بنے بس جاؤ ان مدینہ مدینہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا کون اور یہ بولے ہماری شادی نہیں ہوئی ہے ماں کے فرما بردار بن جاؤ اللہ اللہ تو کوئی باتیں نہیں کرے گا گوائیں ملے گی ماں کا فرما بازار بن جاؤ بھائی ہو تو بہنوں کے ساتھ اس نے اخلاق والے بن جاؤ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا سلطان اللہ آ, مدری ماحول میں آ جاؤ بس کیا بات مدری ماحول میں رچ بس جاؤ سلفان اور میرا مشورہ ہے جو میں نے صبح و فجر میں بھی عرض کی تھی تمام اسلامی بھائیوں سے میری مدی دی جائے گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں اس کا درس شروع کر دیجیے اے کوئی نیت کرنے والا آپ میں سے سبحان اللہ اٹھ اللہ, علی صلی اللہ علیہ حبیب کون چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یوسف اطاری علما حضور سیدی و مرشدی ابلا شیخ الحبیث حضور سیدی محدثی اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے ارض کر رہا ہوں میرا محید کامل صنافی شیخ ولی کامل حاجی عمران اتاری سے سوال عرض یہ ہے کہ تصور مرشد کیا بارگاہ مرشد ہی ہے یا مرشد کے پاس ہونا ہی ضروری ہے برائے کرم جواب اشار فرما دیجئے اللہ دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت اور تعلق کو اچھا رکھے جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ ترقی اللہ ترکیب بن جائے گی گول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے ماشاء اللہ نگران شورا کے مدنی پور جو سننے کو ملنے اللہ جل جلال ان کی عمر میں عمل میں خیر و برکتیں عطا پرائیں سالی گھر وہ ہے جس کے لوگ عوام جو ہے بتائے کہ مثالی گھر کیسا ہے اور آج کے اس دور میں اگر مثالی گھر کسی نے دیکھنا ہے تو آئیے میرے شخت طریقت امیب السنت دامت برکات ملا لیا کے گھرانے کو دیکھیے ایسا مثالی گھرانا الحمد للہ حرب اللہ کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہمارے لیے بہترین مثال اور اسی طرح کے اگر گھر گھر کے اندر جو ماحول ہے یہ بن جائے تو واقعی مثالی معاشرہ ہمارا بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی میں دعوت اسلامی میں سکامت رسیف فرمائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مثالی گھرانہ یہ ہمارا آج موضوع ہے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مثالی گھرانہ ہونا ضروری ہے کہ گھری مثالی نہیں بنا پا رہے تو اس کے لیے درگزر پیار محبت نکی کی دعوت سمجھانے کا سلسلہ تو یہ سارے ہمارے مدنی پھول ابھی چل رہے ہیں اور اسلامی بھائی گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیں ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بچوں کی امی کے ساتھ ان سب کے ساتھ ایک اپنا انداز اچھا اختیار رکھیں ماشاء اللہ الحمد للہ العالمین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کا میر سنت کا گھر ہمارے لیے بالکل رول ماڈل ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا نصیب فرمائے صلو علی الحبیب جی کال چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ, اللہ سلسلہ نگرانی شروع مثال ابھی ابھی میں یہ دیکھ کر میں آپ کو کال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گھر میں محبت کے دو مدنی پھول مسکرانا اور ایک خوشی تو پیارے نگرانی شرا میں آج آپ کے مدنی پھول سے توبہ کرتا ہوں اور انشاء اللہ گھر پر ہی نہیں بلکہ جہاں بھی کوئی بھی ملے گا تو انشاءاللہ میں مسکراؤں گا مزید آپ دعا فرما دے کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ توبہ کا کہہ رہا ہے لیکن وہ ہمارے تھا مسکرانا ہے آپ کا وہ مدنی پھول تھا نا بابا چند دنوں پہلے خاموش ہو مسکرانا مسکرائیں گے مسائل حل ہوں خاموش رہیں گے مسائل ہی نہ ہوں اب اس پر کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ دونوں م... دے رہے ہیں آپ. کہ ان دونوں مدنی پھولوں کی روشنی میں ہمارا گھر کس طرح مطلب کہ روشن ہو سکے کہ مسکرانے کا بھی مزاج ہو اور خاموشی کا بھی مزاج گھر کے اندر ہوتا تاکہ مسائل کو ہم حتیٰ امکان اپنے گھر سے حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں یہ بڑا پیارا ہر جمعہ امیل سنوں کا مدنی پھول سوشل میڈیا پر آتا ہے الحمدللہ ہر جمعہ آج بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا مدنی پھول تھا دعا والا تو وہ موبائل کہاں رہے گا بڑا پیارا مدنی پھول تھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ. اللہ. صلو علی آج جمعہ جو مدنی پھول امیر سنت کی طرف سے آیا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے تریمدی شریف کی حدیث کا حوالہ تھا اور ماشاءاللہ اس کے اوپر اللہ حضر وجل بھی لکھا ہے سب سے اوپر اور اس کے بعد لکھا ہے جمعہ مبارک آپ کے دستخط بھی ہوتے ہیں تو امیل سنت کا جو افیشل پیج ہے سوشل میڈیا کا فیس بک کا اس پر الحمد ہر جمعہ کو امی السنت کا مدنی پھولے آتا ہے واٹس اپ بھی کیے جاتے ہیں جو جو ہمارے پاس جن کے جو رجسٹرڈ ہوتے پھر, پھر گمتا رہتا ہے جی بابا آپ کیا فرما الحمد والسلام بعد اللہ نبي اللہ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 مسکرانے اور خاموش رہنے کے تعلق سے آپ نے کچھ مدنی پھول بہت زیادہ دا دا تفصیل میں میں بھی نہیں گیا کولے ہم لے رہے تھے لیکن اب یہ کہ آپ نے اتنا پیارا مدنی پھول ہمیں دیا تو اس کی اگر دنیا اور آخرت کے فوائد مزید کیونکہ اس میں تو دو مدنی پھول تھے اس کے پیچھے آپ کے اپنے تجربات بھی ہیں اور بہت کچھ ماشاء اللہ ہوتا ہے تو اگر بتا دیں یہ مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں خاموشی اور مسکرانا کیا یہاں بھی مفید ہے ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے گھر بار کے حوالے سے کہ گھر کی میں تو خالی نہیں نا مسئلے ہوتے مطلب یار ساحل نے تو یہ کہا نا میں نے توبہ کر لیے وہ الگ مطلب. نہیں تھا اور خاموش نہیں رہتا تھا آ. تو نہ مسکرانا یہ گناہ نہیں ہے خاموش نہ رہنا یہ بھی گناہ نہیں ہے جبکہ گنا بری گفتگو کرے تو وہ الگ چیز ہے نہیں بازوں کا تو آدمی مسکراتا نہیں ہے لیکن وہ احساس ہو جاتا کہ میں غصے میں رہتا ہوں اور غصے کی وجہ سے میں نے کافی ایسے کام کیے ہیں جو الگ بات ہے کہ چلو میں گنا ہوئے ہوں ورنہ متلقم ہے غصہ بھی کوئی گنا کا کام نہیں ہے غصہ آ جاتا ہے بندے کا اختیار ہوتا نہیں ہے بلکہ غصہ تو ہے غصہ آتا ہے تو بندہ غصہ اگر اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے کسی پر غصہ آتا ہے پھر گزر کر دیتا ہے جبکہ اگلا قصور وار تھا تو یہ بھی ثواب کا کام ہے تو غصے کے ذریعے بھی ثواب کے کام ممکن ہے اور غصے کے ذریعے گناہ کے کام بھی ممکن ہے دونوں صورت صورتیں اسی طرح خاموشی کے ذریعے ثواب کے کام بھی ممکن ہے اور گناہ کے کام بھی ممکن ہے اب کسی نے بولا کہ تم مسلمان ہو آئے بتاؤ مسلمانوں آپ بولے میں مخاموشی رہ بتاوے نہیں حالانکہ یہ فرض ہے کہ تم زبان سے یا اشارے سے یا لکھ کر کسی طرح بھی اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں اگلے کو شک میں نہ رکھے کہ میں کیا ہوں اچھا اسی طرح کسی نے کہا السلام علیکم تو زبان سے اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سامنے والا انسلام کرنے والا خود سن لے تو یہاں خاموشی گناہ کا کام ہو جائے گا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طرح چھینک کا جواب کہ کسی نے چھینک مارنے پر الحمدللہ کہا تو اب اس کو جواب دینا جبکہ حمد سنی واجب ہو گیا اللہ یا رحم اب یہاں خاموش رہے گا یا رحم نہیں کہے گا تو گناہ گناگار ہوگا تو یوں مطلب یہ نہ کہ بولنا کہیں فرض ہے کہیں واجب ہے اور کہیں مباح اور کہیں یہ کہ فضول ہے اب فضول بھی گناہ نہیں ہے لیکن ہے نقصان دہ اور گناہ بری گفتگو تو ہے گناہ تو یوں گفتگو کی صورت ہے تو یوں خاموشی فضول گوئی سے خاموشی ہو بلکہ گناہ بری گفتگو سے تو خاموشی رہنی ہے اور مباباتوں سے بھی جن کا کرنا نہ کرنا یکساں یعنی نہ ثواب نہ گناہ تو اس سے بھی بچنا ہی مفید ہے کہ اس کی جگہ پر اگر اللہ کا ذکر کر لیتا تو ثواب مل جاتا وہ خاموش جو ہوتا ہے اس کا روپ پڑتا ہے اس کی بات کا وزن ہوتا ہے وہ خاموش جو ہے وہ زیادہ سیکھ پاتا ہے سیکھ لیتا ہے جو بولتا رہے گا وہ سیکھ نہیں سکے گا وہ اپنی سناتا رہے گا تو جو سکھانا چاہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بیزار ہو کر چپ رہے گا یار اس کو تو سب آتا ہے میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سامنے والے کو پتہ ہو یعنی اپنے کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اگر کوئی سامنے والا ہمیں سمجھاتا ہے تو چپ رہ کر اس کی بات ہمیں سننا چاہیے اسی میں ہمارا بھلا ہے اس کی بھی دل جوئی ہے اسی طرح مسکرانا کہ مسکرانا دندے کا سامنے والے کا بعض اوقات غم دور کر دیتا ہے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اس کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے لیکن بعض وقت اگلے کو زیادہ غم زدہ کر دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور کسی کی آج ہی ماں کی میت ہوئی ہے آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں اور وہ بیچارہ غم سے نہیں ڈال اور آپ ہیں کہ مسکرائے جا رہے ہیں تو یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہاں سے آپ کے چہرے پر سنجیدگی اور آسار غم ہونے چاہیے زبردستی آسار غم لانے چاہیے تاکہ اس میں آپ اس کی دل جو ہی ہے. تو ہر کام جو ہے نا وہ اپنے موقع پر اچھا لگتا ہے لیکن ایسے مواقع کم ہوتے ہیں کہ جہاں مسکرانا کی ممانت آ جائے ورنہ زیادہ تر مسکرانے میں کے مواقع ہوتے ہیں اس میں فوائد ہی ہوتے ہیں تو اس لیے جو مسکراتے نہیں ہیں ان کو مسکرانے کی عادت بنانی چاہیے جو بولتے ہی چلے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاموشی کی عادت بنائے ول تعالیٰ عالم و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم بول چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کہ گفتگو مرحبا اگر اس پہ عمل ہو تو واقعی ہمارا مثالی گھرانہ بن سکتا ہے گھر میں امن و سکون آ سکتا ہے مگر دیکھا گیا جب شوہر بیوی بی کے ساتھ کام کرواتا ہے تو لوگ تانے دینے شروع کر دیتے ہیں گھر والے میں جو ہوتے ہیں دوسرے وہ بھی تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ غلام بن گیا ہے نوکر بن گیا ہے مردوں والی اس میں بات ہی نہیں رہی تو اس پر کیا کیا جائے السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے بھی ثابت ہے کہ ازواج متحرات کا ہاتھ بٹانا ثابت ہے تو یوں مطلب اگر کوئی مرد بیوی بی کا ہاتھ بٹائے کام میں تعاون کرے تو یہ نوز باللہ کوئی بری چیز نہیں ہے عیب بھی نہیں ہے ہمارا معاشرہ عجیب و غریب ہے اب اگر عورت سے زیادہ کام کرواؤ تو بھی یہ معاشرہ بولے گا کہ لے پاؤں کی جوتی سمجھ رکھا ہے بیچاری کو سکون نہیں دیتا ہر وقت اس سے گدا مزدوری کرواتا رہتا ہے وہ اس کو تو یعنی شاید یوں یعنی یعنی سمجھنا چاہیے کہ باپ بیٹے جا رہے تھے گدا لے کر اور باپ گدے پر سوار تھا اور بیٹا اس کی باغ پکڑ کر چل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ کیسا ظالم باپ ہے نازک بیٹے کو یہ مطلب کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے پر سوار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سوار کرے تو یہ بیچارہ اتر گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا اب یہ چلی سواری ان کی باپ اب باغ پکڑے جا رہا تھا تو پھر لوگوں نے دیکھا تو بولا یہ بیٹا کے ساتھ نانائک اور نافرمان اور بے بےحص ہے کہ خود چڑھ کے بیٹھ گیا گدے پر وہ باپ کو بےچارے کو پیدل چلا رہا ہے توبہ بات, بات اب یہ سنا تو اب بیٹا اتر آیا اب دونوں گدھے کو لے کر چلے کیونکہ باپ کے بیٹھنے پر بھی تانے ملے تھے بیٹے کے بیٹھنے پر بھی تانے ملے تھے اب وہ دونوں گدھے کو لے کر چلے تو پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ سواری کے لیے گدھا موجود ہے لیکن یہ اس کو خاما کا بےچارے کو چلائے جا رہے ہیں وہ سواری بھی نہیں کرتے یہ فضول کام کر رہے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ گدھے کو اٹھایا اور گدے کو اٹھا چلتے بنے تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا اجیب بے وقوف لوگ ہیں سواری کا گدھا ہے ہونا ان کو سوار چاہیے گدے کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو مقصد یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے نا یہ عجیب و غریب غریب و عجیب ہے اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا یہ اس کا کام ہے تنقید کرنا آپ نے اگر شادی میں عمدہ کھانا کھلایا تو بولیں گے کھا پی کے بولیں گے کہ یہ قرضہ دے کر اتنا مطلب مشکلیں اٹھا کر اتنی ڈشیں بنانے کی ضرورت کیا تھی ارے بھائی یہ تو کھانے سے پہلے بولتے نا کھانے کے بعد بول رہے ہیں اور اگر کھانے میں ڈشے کم ہیں تو بولیں گے کنجوس مکھھی چوسے پہلی بیٹی کی شادی تھی اور کچھ اس نے کیا ہی نہیں اس پر اب یہ اس معاشرے کا کیا کریں تو ہم کو تو اللہ اور رسول کے حکام دیکھنے کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے بیوی اس لیے نہیں ہے کہ وہ گدا مزدوری کرے جھاڑو پوچھا کرے کھانا پکائے برتن دھوئے صرف اس کام کے لیے وہ نہیں ہے بلکہ سب کو مل جل کر یہ کام کرنا چاہیے میں خود حتی امکان کبھی بھی اپنے گھر میں یہ نہیں کہتا کہ دسترخان میں چاہوں الحمد میں خود ہی دسترخان اٹھاتا ہوں بچھا لیتا ہوں بعضوں کا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے مصروفیت ہوتی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے کچھ ہے تو بھی میں نے یہ اپنا ذہن بنا ہوا ہے بیچاری بیٹھی بھی ہے اب جس طرح میں بیٹھتا ہوں تو ذرا مجھے اٹھنے میں یوں لگتا ہے کہ یار کوئی ہے مطلب کام کرنا پڑ رہا ہے جوان ہوتا ہے یوں اٹھ جاتا ہے یوں بیٹھ جاتا ہے تو بوڑھا ہوتا ہے اس کو جب آپ اس عمر کی عمر میں پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اٹھتے کیسے بیٹھتے تو اب جیسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اب یہ بیٹھی ہوئے ہے اس نے افنی کرنا مجھے پتا ہے اس نے بچھانا ہی اٹھا گیا دسترخان لیکن میں یہ اٹھے سے پہلے میری عام طور پر میری عادت ہے کہ میں خود ہی لپک کر دسترخان اٹھا کے بچھا دیتا اچھا اس سے بتائیے کہ میری عزت میں کیا فرق آیا اچھا میں نے آپ کو بتایا تو پتا چلا ویسے کل نہ پتا تھا آپ کو کیونکہ چار دیواری کی بات تھی تو یہ کیا یہ ترغی بات ہے کے لیے کہ اب لوگوں نے کب آپ کو اچھا بولنا ہے جس کا کام تنقید کرنا ہے اس کا کام تنقید ہی کرنا ہے آپ اڑ کر بھی دکھائیں گے تو بولیں گے یہاں اڑ رہا ہے آپ کی فضیلت کو لوگوں نے جن کو تسلیم نہیں کرنا انہیں نہیں کرنا تو آپ مطلب اپنا کام کیے جائیں وہ اپنا کام کیے جائیں ہم وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے صلی اللہ علیہ علیہ اللہ تعالی چاہتے ہو آپ شور بیدی بی کا کام کرے جب اولا ماں کا کام نہیں کر رہی ہوتی یہ ادھر کون سا کس نے سنانا ہوتا ہے نہ بولنا ہوتا ہے اصل تو ہماری جو گھر بار کی جو ذمہ داری ہیں نا ہم اسے نہیں نبھا پا رہے اللہ نصیب کرے چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں محمد مبین اختر صدیقی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر بیگم سے یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے اور بیگم کہتی ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے آپ غلط بول میں صحیح بول نہیں ہوں تو پھر اس کا کیا اسلا کرنا چاہیے کیا کریں گھر میں کوئی تیسرا ہے بھی نہیں بابا جو سہی غلط کا فیصلہ کروا دیں اچھا اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو اور سکوت کرنے پر آپ گناگار نہ ہوتے ہوں تو مشورہ آئے کہ کفل مدینہ لگا لیجئے آپ کا گھر چلے گا ہاں ورنہ آپ دونوں سد پر آ جاؤ گے نا تو ایسا نہ کہ وہ جا کے مکے بیٹھ جائے اور پھر آپ ہمارے پاس آئے دعا کر دو گئی ہے اس میں ببو بتا کیا ہے اب آپ نے جو جواب دیا نا یہ بےچارے جو ہمارے زمزم نگر حیدرآباد سے جنہوں نے فون کیا ہو سکتا ہے انہوں نے جوش میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اور تاجی تاجی ہو سکتا ہے بات چلو ان کا نہیں کہتا کسی کا بھی ہوگا تاجی تاجی ہوئی ہو بولے یار ابھی فون کر لیتے ہیں کہ تم صحیح کہ میں صحیح کون کس کی مانے آپ نے بول جائے گا تم چپ ہو جانا تو اس کے سامنے سے جواب آئے گا ہاں کٹی ناک آپ کو بولا نا خاموش ہو جانے گا ٹھیک ٹھیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے چلو اب ان کی مان لو تو ایسی عورت کیسی دیکھیں مجھے مرد نے پوچھا تو میں نے اس کی بہتری کے لیے جواب دیا اگر یہ پوچھتی تو میں اس کی بہتری کے لیے جواب دیتا تو بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی طاقت کرے کہ شوہر حاکم میں جب جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ وہ بازو کا ہوتا کہ وہ عورت بیچاری مظلومہ ہوتی ہے اور وہ ظلم اس پر ہو جاتا ہو اگر یہ مان لیتی ہو تو, تو اسی صورت میں ظاہر ہے اس کو میں تھوڑی کہوں گا کہ مان لو یہ باتوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اب جیسے کہ آج وہ ناشتے میں پراٹھا اور انڈا کھانا ہے اب وہ شور کہتا ہے کہ یہ دونوں مل کر تمہارے پیٹ میں لوک لگائیں گے تو انڈا تلا ہوا کھانا ٹھیک ہے کھا لیتے تو روٹی سادہ ہونی چاہیے نہیں پراٹھا اور انڈا ہوگا اب یہ اڑی تو اس پر میں شور کو مشورہ دوں گا کہ یار اس کی مان دو انڈا پراٹھا کھا کر ہاس میں کا چورن کھا لینا یہ نہیں کھائے کو خود ہی پتہ چل جائے گا اینڈا خیال رکھے گی کہ انڈے اور پراٹھے کا میل نہیں ہے خطرناک ہے یہ پیٹ کو جام کرے گا دعوت اسلامی پوری کوشش کرے گی کہ آپ کا گھر چلتا رہے ٹھیک ہے ماشاء مدنی بابا سر کہ اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا محبتیں اور اتفاق پیار صبر اللہ نے چاہ تو نصیب ہوتا رہے گا چلائیں اور کیا پوچھ رہے ہیں سائیں بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مثال معاشرہ مدینہ مدینہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے ہمیں کس انداز سے پیش آنا چاہیے برائے کرم اس کے مدن فرما دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ یہ سب سوالات آپ سے ہو رہے ہیں اسے. کیونکہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے اسی کے زمنے میں سوالات آ رہے ہیں بابا وہ ہی سے کئی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں آپ فرمائیں بابا آپ کا کہا ہوا بہت زیادہ انشاءاللہ اثر کرے گا یا ہاں یہاں ہم کر رہے ہو یار اس نہ خاموشی بہت زیادہ اثر کرے گا آپ کے تجربات آپ کی عمر پھر آپ کا جو کچھ ہے تو ہم یہاں نہیں کرتے جیسا کہ میں آپ کو خادم ہوں ہاں خادم صاحب تنگ دبا دو ایسے نہیں کرتے یار آپ لوگ بے فیار کر رہے ہیں تو خاطم کے تو اپنے چپ رہے یا آج جی کر رہا یہ ایک سچا چٹکلا ہے یہ میرے ساتھ ہوا تھا میرے ساتھ ایک دوست تھا وہ تیز تھا یا وہ پرانی باتیں دعوت سامی شد بنی لی تھی اس وقت تو کسی موقع پر کوئی ہم شاید قربانی کا بکرا لے لے گئے تھے یہ بکرا پیڑھی ہے جو یاد پڑتا ہے مجھے تو بکرا بیچنے والے نے کہا تھا ہم آپ کے خاتے میں وہ تھا وہ تھوڑا تیل تھا ٹانگ کا دبا دو اس کو کہہ دیا گیا تو ان کی ساری بندہ سوچ سمجھ کر کرے سر ٹانگ دبانی بھی چاہیے وہ کس کا واقعہ ہے ہر رشید کا شاید واکیہ ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ ٹاع قاضی تھے اس وقت کازی الزاد چیف جسٹس تھے اور ہارون <تصفح> رشید کا ایک مقدمہ آیا تھا اور اب وہ بیٹا بطور گواہ بیٹا اور غلام تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں اور وزیر ہاں بیٹا اور وسیر یہ دونوں پیش ہوئے تھے گواہی میں تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی اور وسیر تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بار آپ سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا میں آپ غلام ہوں تو غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو اگر وزیر واقعی غلام ہے تب بھی گواہی قبول نہیں ہے اور اگر غلام نہیں ہے تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہا تھا اور جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہے تو خادم اور غلام ہم ایک دوسرے کو کہدتے تو ہیں لیکن ہے اس میں بھی کلام ہے تھوڑا عام طور پہ ہم کہتے ہیں آپ کا غلام تو غلام تو پھر غلام ہوتا ہے سیٹ ڈاؤن تو بھلا ہم نے بیٹھنے کے لیے غلام نہیں ہوں تو پھر اب وہ تو دعوی تو پھر بیٹھنا ہے اسٹینڈ اپ تو کھڑا ہونا ہے دیوار کو ہٹاؤ ادھر سے تو دھکے مار کے زور لگانا ہے غلام کو وہ نہ ہٹے تو یہ بے بسیت کے اس کو ہٹانا پڑے گا غلام اس کو دھکے مارے غلام ہے نا یہ آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں تو ہم لوگ بہت ساری خوشامدیں اور جھوٹی خوشامدیں بہت زیادہ کرتے ہیں یہ غلام کہنا آپ کا غلام ہو یہ عام طور میں خوشامدانہ لفظ ہوتا ہے حقیقت میں ذہن اطاعت کا ہوتا نہیں ہے گو اب وہ غلام اور والا دور نہیں رہا لیکن یہ حکایت میں نے پڑھی تھی تو آپ کو عرض کر دی میں نے سلو اجلح الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ یہ سب آپ کا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے آئیے آپ ہی کا گھر ہے بولتے ہیں عام طور پہ اب اگر گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا سب آپ کا ہے جب میں ہاتھ ڈالا نوٹوں کی گڈی کھینچ لی تو اب کیا کریں گے آپ نہیں آپ سے کیا لینا تھا آئندہ آپ نہیں سے کچھ نہیں لینا ہے اگر واقعی یہ تو اجارے کی ایک صورت ہے دردی سے کپڑے سلوائے اور دردی سے پہلے کہا کہ بھئی کیا لوگ نہیں بس آپ سے کیا لینا تھا شہادت ہے میرے لیے اب وہ آپ نے وہ سلوا لیا اب وہ بولتا ہے کہ پیسے دو اب نہیں مانگ سکتا کیوں تو بول چکا نا شہادت لے چکا نا تو شہادت نہیں تھی وہ جھوٹ تھا جو اس نے کہا کہ اب بولتا ہے پیسے دو یہ عام طور پر بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے پھر بعد میں اڑی کرتے ہیں انصاف سے دو یہ, یہ صحیح ہے تو اس لیے وہ شریعت نے مجبول صورتیں جائز نہیں رکھی نا خیر یہ تو مجبول نہیں ہے اگر سراہد کر دی کہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا تو اب یہ مانگ نہیں سکتا کچھ نہیں لوں گا کہہ دیا تو آپ نے اپنی مرضی سے دے دیا والا کرنا دا. کیا چاہیے قاری صاحب گئے ناظیم صاحب گئے یا دیگر اس طرح سے مذہبی ٹاٹل ہوتا ہے گئے اور درزی کی آپ کوئی جوڑا سلوانے کے لیے قاری صاحب میرا بیٹا تو آپ کے پاس پڑھتا ہے یا آپ تو ہمارے محلے میں ماشاءاللہ اللہ مدس میں پڑھاتے ہیں قاری صاحب آپ سے اب کیا پیسے لینا نہیں نہیں ایسے تو قاری صاحب جزاک اللہ کہہ کر آ جائیں اور جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جزاک کر دے اس نے آفر بھی تو اچھی کری کیا کرنا چاہیے اسے موقع پر قاری صاحب قاری صاحب کا یہی طے ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں لوں گا الفاظ جیسے بھی ہوں نہیں آپ سے کیا لینا تھا میرا بچہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا تو آپ قاری صاحب ذرا مانگ تو نہیں سکتے کیسے مانگیں گے مانگیں گے تو جبکہ کہہ دیا کہ میں نہیں لوں گا تو یہ ایک سوال ہی ہوگا نہیں مانگنا چاہیے تو اس لیے وہ کاری صاحب بھی نہیں ہمارے قاری صاحبان بھی یوں کچے نہیں ہوتے ہوں گے طے کرتے ہوں گے نہیں اگر اجرت پر پڑھانا ہے تو تو طے کرنا ضروری ہے لینا ضروری ہے اجرت دونوں طرف سے یہ کہ طے ہو جائے وہ بھی ہاں بول دے یہ بھی میں پندرہ سو لوں گا تو وہ اگر کہنا چاہتی ہے میں بارہ سو دوں گا وہ ایک الگ بات ہے بارگیننگ وہ شروع میں جو بھی یہ طے ہو جائے تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا سراہ بول دیا کہ میں نہیں لوں گا اب مانگ نہیں سکتے اب ہاں وہ بغیر مانگے ٹھیک ہے جو چاہے دے دے یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو, جو چاہو دے دو یہ بھی مانگنا ہی ہے اپنی بات پر قائم رہ کہ میں نہیں لوں گا میں آپ سے نہیں لوں گا اب وہ دیتا ہے تو اب لے سکتے ہیں اشارتن کی نائتن مانگ نہیں سکتے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دے دینا چاہیے یا دے دینا چاہیے ورنہ شاید بدنام کرے آئندہ سے مگر اب شر سے بچنے کی نیت سے دے گا جب وہ رشوت کی صورت بن گئی تو مگر شر کا کرینا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دے دے کیا کیا؟ تو مولانا کو وہی آفر کر دی تھی جب میں آتی نہیں ڈالا وہ بھی قیمتوں میں پڑھنے کا اندیشہ ای ہے ایسا, ایسا جو آدمی ہو اس کو بچنا چاہیے جیسے ہم لوگوں کو بھی چیزیں لینی ہوتی ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے چیز لینی ہے کسی سے جیسے منگوائی کوئی ترکیب ہوتی ہے بولنا نہیں ہوتا کہ کس نے منگوائی ہے اگر وہ پتا چلے گا الیاس نے منگوائی ہے تو وہ ہو سکتا ہے پیسے نہ لیں تو یہ پھر جمتا نہیں ہے تو اس لیے ہم اسی طرح منگواتے چیزیں کہ کس نے یہ پتہ ہی نہ دیکھیں آپ کی عادت مبارک آ جاتی آپ کی عادت مبارکہ تو ست و مر ہوا لیکن ایک معاشرتی اگر بات کریں تو اگر کسی کو پتہ چل جائے گا یار میرا نام چلا جائے گا تو پیسے کم لے گا یا نہیں لے گا تو آدمی ویسے اپنا نام دے ہی دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام نہیں دیتا کہ نہیں لے گا تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہے کہ بھائی یہ میرا نام چلا جائے گا تو نہیں لے گا تو ابھی نام دے ہی دیوے نا کہ دو پیسے بچیں گے تو عموماً ہمارے ماحول تو اس طرح جیسا آپ فرما رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار چلو ایک ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل سے دو پیسے بچ جاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے بعض وہ کہتی کہ نام سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پیسے لے لے گا بعد ایسے ہوتے لے لیتے ہو پیسے تو نام کا پتہ چلے گا تو وہ پھر ایک چھری الٹی نہیں چلے گی سیدھی چلے گی یہ بھی ہوتا ہے وہ جو آج کل لوٹ مار کا بھی تو زور ہے نا تو اس طرح مطلب کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح ملے گی میاری بھی, بھی دو نمبر کی نہیں ملے گی یہ بھی ہو سکتا ہے تھی سوال کیا تھا اسلائی آئے گا جو جی گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول تو دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ اللہ انیس مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے ان کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور غالب خامو شہزادہ شاید اور شجرا شریف مدنی انعامات کا اس میں بھی انیس مدنی پھول موجود ہیں صلو علی الحبیب اب ہمارے کاری صاحبان نازمین اور مدرسۃ المدینہ کے یہ جملہ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ ساتھ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کئی ایسے کاری صاحبوں کو ان کے پاس ان کے مدنی مننے پڑھ رہے ہیں ان کے شاید گھر والے بھی سو مدنی چینل پر ہوں تو ایک مدنی منا کو گھر والے اور کاری صاحب ان دونوں کا ایسا کیسا آپس کا تعلق قائم ہونا چاہیے تو اس کا فائدہ مدنی مننے کو پہنچے کہ مدنی منہ کے سرپرستوں سے کیسا یہ انداز اختیار کریں یا مدنی منہ کے جو سرپرست ہیں ان کو کاری صاحب سے کیسا اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ یہ مدنی منہ مدرس المدینہ میں جائے تب بھی فوائد حاصل کرے وہاں سے فارغ کے گھر جائے تب بھی فائدہ ہی سے وہ خالی نہ رہے تو دونوں کی کیا ذمہ داریاں یہاں بیان کریں گے آپ سمجھ نہیں پائے ہمیں برابر سوال ساغیر تو مدنی منا جب گھر سے آتا ہے گھر کا ماحول ہوتا ہے ایسا تو جب وہ مدرسۃ المدینہ میں آئے تو اس کو بعدوں کا ماحول نہ ملے وہ انداز نہ ملے اچھا یہاں تو انداز بہت اچھا ملا گھر گیا تو گھر میں اس کو وہ انداز نہیں ملا جس سے وہ اپنے دعوت اسلامی کا جو ایک ہم انداز چاہتے ہیں اور ایک اسلام اور شریعت و سنت کا جو انداز ہونا چاہیے تو اس میں مدنی منع کے جو قاری صاحب ہیں اور جو اس مدنی منع کے جو سرپرست ہیں ان دونوں کی کوئی آپس میں ایسا رابطہ ہونا چاہیے جس سے مدنی منہ کو فائدہ ہو رابطے تو ہوتے ہوں گے جب مدنی منا شرارت کرتا ہوگا تو رابطہ ہوتا ہوگا تو قاری صاحب آپ نے یہ سکھایا ہے اور اس کو بھی بولتے ہوں گے مدنی منہ کو تیرے کاری صاحب نے یہ سکھایا ہے بات کروں گا میں شاید اس طرح کے رابطے تو ہوتے رہتے ہوں گے ایسے رابطے ہونے چاہیے غیر کاری صاحب بے چارے وہ کتنی دن رات تو یہ آپ کے پاس پھر آپ نے کچھ سکھا کر تو بھیجا تھا کاڑی صاحب کے پاس پیدا ہو گئی تو وہاں گرا نہیں تھا کاڑی صاحب کے قدموں میں اس کا بگاڑ جو ہے بچے کا قاری صاحب کے پاس تو ہونے سے رہا اس کا بگاڑ گھر میں ہوتا ہے گھر کا ماحول آج کل یہ ٹی وی کی اسکرین اس کا بگاڑ کرتی ہے پھر جو خاندان والے آتے ہیں پھر اڑوس پڑوس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کھیلتا ہے تو اس طرح اس کے بگاڑ یوں بھی بلکہ زیادہ تر یوں پیدا ہوتے ہیں تو مدرسے میں جاتا ہے تو بگڑنے کا موقع تو ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے کہ دوسرے طلبہ بھی ہوتے ہیں ایک سے ایک ہوتے ہیں اب سب آپ کے بچے کو بگاڑیں گے یا آپ کا بچہ سب کو بگاڑے گا یا سب آپس میں ایک دوسرے کو بگاڑیں گے یہ سلسلہ بھی چلتا ہوگا لیکن ایک وقت کا زیادہ حصہ پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں وہاں گزر رہا ہوتا ہے تو یوں بگڑنے کا زیادہ جو اندیشہ ہے نا یہ محلے میں کھیل کود میں ہوتا ہے وہ گھر کے ماحول میں ہوتا ہے تو اس لیے گھر اگر بچہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا بنے نیک بنے تو اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑا کنٹرول کریں بات بات پر ڈانٹیں گے اس کو گھر میں گالی گلوچ ہوگی ماں باپ اس کے سامنے لڑائی کریں گے دوسروں کی برائیاں کریں گے پڑوسیوں کے برے برے نام رکھیں گے کسی کو لولا کہیں گے کسی کو لنگڑا کسی کو مٹا یہ سب سنتا رہے گا اور یہ بھی سیکھتا رہے گا تو ہمارے جو مش ٹریننگ یہ مدرسہ تو مدینہ میں مش ٹریننگ نہیں ہوتی مش ٹریننگ خود گھر میں ہوتی ہے غلط تربیت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے محلوں میں ہوتی ہے اور یوں یہ بگڑ جاتا ہے کبھی کچھ شرارت کر دیتا ہوگا تو پھر ماں باپ کی گھومتی ہے تو پھر بولتے تیرے قاری صاحب نے تجھے یوں سکھایا اس کا تجربہ دل مجھے خود بہت زیادہ ہے اب تو میں عام طور پہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کم ہے اور پہلے اس طرح کے اہل عقیدت میرے گرد کم ہوتے تھے جتنے اب لوگ زیادہ محبت کرنے لگے اب تعداد بھی بہت بڑھ گئی تو بولنے والا بھی اب ہو سکتا ہے ڈرتا ہوگا کہ کہیں کوئی مشکل نہ کھڑی کر دیں اتنے سارے پہلے تو چھوٹ میں بولتے تھے آتا کوئی مدنی ماحول میں مدنی ماحول اس وقت تو اصطلاح بھی نہیں تھی تو بیچارہ نماز سلاد شروع کرتا تھوڑا سننا تو مرمل کرتا لیکن پھر گھر میں تھوڑا مسئلے بھی کر دیتا تھا تو وہ مجھے برا بولا بولا جاتا تھا الییاس کادری نے تیرے کو یہ سکھایا ہے الیس کادری نے تیرے کو یوں سکھایا ہے دعوت اسلامی تیرے کو یہ درس دیتی ہے یہ بولتے رہتے تھے پھر وہ جھگڑے بڑھتے ہی ہوں گے پھر وہ الیس قادری جی اگر اس کو محبت ہے تو وہ زیادہ لڑتا ہوگا تو پھر بولتے ہوں گے الیس قادری نے جادو کر دیا اس پر علموں کرتا ہے اب یار تم نے بیس بائیس چالیس تمہارے پاس یہ پلا بڑا اب ہم کو بگڑا بگڑا یا ملا داؤد اسلامی کو اب یہ سدھرتے سدھرے گا اب بائیس سال پچیس سال کا بگار جو ہے یہ پچیس منٹ یا پچیس گھنٹے میں داؤد اسلامی دور کر دے یہ مشکل کام ہے نا ہمارے پاس کتنی دیر آئے گا اجتماع میں آئے گا مدنی قافلے میں سفر پہلے مدنی قافلے بھی نہیں ہوتے تھے میں جب کی بات کر رہا ہوں پرانی باتیں کر رہا ہوں تو یوں مطلب یہ ہوتا تھا یہ عام طور پہ ایسا بولتے ہیں اسی طرح اسکول کالج کا بھی بولتے ہوں گے کہ تجھے اسکول میں یہ سکھاتے ہیں تو یہ تمہارا ٹیچر تمہارا سر یہ سکھاتا ہے تو بولتے ہوں گے بس یہ اپنی گریب میں نہیں ڈالتے کہ ہم نے کیا سکھایا ایک انگلی ادھر اٹھاتے تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنی طرف دیکھ کہ تم نے کیا سکھایا کہ ماں کی گوت پہلی تربیت گاہ ہے پہلی تربیت گاہ میں اس کی مس اسٹینڈنگ ہو گئی تو یہ مولانا کی مہربانی ہے کہ جو آپ کے بگڑے ہوئے بچے ہیں وہ سنبھال کر بیٹھے اور ان کو سدھارنے کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں پھر آپ شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کے احسان مند ہونے کے بجائے آپ تانے دیتے ہیں کہ تم کو تمہارے قاری صاحب نے یوں سکھایا گھر والوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ نے اس کو نہ لیف سکھایا نہ سکھایا اور یہ قاری صاحب بےچارے آپ کے مدری منڈے کو قرآن کریم پڑھنا سکھا رہے ہیں حفظ کروا رہے ہیں پھر بھی بچے نے شرارت کی تو بچہ تو کرتا ہے شرارت بچوں کا تو کام ہی ہے شرارتیں کرنا تو اس پر آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور قاری صاحب کو دعائیں دینی چاہیے کہ پہلے بڑی شرارتیں کرتا تھا اب چھوٹی شرارتیں کرتا یہ بھی ہوتا ہوگا کچھ نہ تو فرق آتا ہوگا بول علی محمد اب بہت درجے میں کلاس میں مدنی منا ہے بچارے کا رنگ ہے ہی کالا اب اس کا نام ہی پڑ جائے گا کالے بچارے کا بدن ہے ہی موٹا اس کا نام پڑ جائے موٹے تو اب اس سے کیا یہ اتنے جو منع منہ مطلب کہ دس آٹھ سال سات سال کے ہوتے ہیں کیا اس کے متعلق بھی کوئی اس میں شریک مسئلہ آئے گا کہ ان مدنی منوں کے غلط نام پڑ جائیں موٹا ہو جائے کالا ہو جائے کانا ہو جائے لنگڑا ہو جائے یا اس طرح کا کوئی اور نام پڑ جائے جس سے وہ ان کو بھی اس سے فیلنگ ہوتی ہوگی مدنی منوں کو کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے یا اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی شرعی حکم لکھنے والے پر لگ سکتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ولا تنا بزو اور برے القاب سے برے لقبوں سے مت پکارو تو غیبت تو ایک دن کے بچے کی بھی ہے جب دیکھو بستر گندہ کر دیتا ہے یہ بھی غیبت ہے بھلے بچے کے سامنے کہا کسی کو تب بھی غیبت ہے کیونکہ وہ تو سمجھتا نہیں ہے پیٹ کے پیچھے منا ہے کسی کے اندر موجود عیب کو بیان کرنا وہ غیبت ہے تو ابھی ایک ایب پیٹ سے مرادی گوشت کے پیٹ تو ہے نہیں یعنی یہ اس کی غیر موجودگی میں یا یہ نہ سمجھے یہ نہ سنے اس کو پتا نہ چلے اس طرح اس کا عیب بیان کیا تو وہ ہے غیبت تو یہ بار بار بستر گندا کر دینا ایب اب بچے کو بولنا اس کی مثال غیبت کی مثالوں میں غیبت کی تباہ کاریاں میں یہ بھی مثال موجود ہے تو یوں جب ایک دن کے بچے کی بھی قیمت منائے تو چھوٹے بچے کو بھی کانا لنگڑا بولیں گے تو اس کو برا تو لگے گا اگر اس کو شعور ہے تو برا لگے گا اور اگر شعور نہیں ہے بڑا ہوگا اور پتا چلا کہ ہمارے قاری صاحب مجھے لنگڑا کہتے تھے تو اس کو برا تو لگے گا نا قاری صاحب پر غصہ تو آئے گا نا. تو اس طرح کے نام تو نہ ڈالے جائیں بچوں کے بھی کہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح بھی ماحول تو خراب ہی ہوگا بڑا ہوگا تو اس کا نام لنگڑا چھپ جائے گا اس کو بیچارے کو پھر بڑا ہوگا تو لوگ لنگڑا ہی بولیں گے کانا ہی بولیں گے اگرچہ وہ ہے کانا ایک آنکھ اس کی نہیں روشنی دیتی تب بھی اس کو کانا کہیں گے تو برا تو لگے گا اب موٹا موٹا تو باز کا پتلا ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا نام موٹا پڑ جاتا ہے بلکہ یہ سرنیم بعد ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چلتے رہتے جدید پشتی بعد میں نسلن, نسلن یہ چلتے ہیں طرح طرح کے سرنیم ہوتے ہیں اس میں موٹا بھی سرنیم ہے اندا سرنیم ہوتا ہے سنا گا اندھا میمنوں میں دیکھا اندا فلا اندھا اب اندھا ہوتا نہیں ہے اس کا کوئی زیادہ پرداد دادا ہوگا اس کا نام اس کے نام کے ساتھ لوگ اندا اندھا بولتے ہوں گے تو اب یہ چل گیا یہاں تک کہ ایک میمنوں میں ایک سرنے میں دو جکی تو ہمارے یہاں میمن میں زا وال یہ نہیں ہے یہ دوزخ کو بھی دو جخ بولیں گے پیور میمنی میں تو دو جکی یا دو جکی یا دو چکی اس طرح کی ایک سرنےم ہے ممنوں میں تو یہ ایسا مجھے میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی دادے پرداتے کو کسی نے بول دیا ہوگا تو دو ہے یا وہ بعض منہ پھٹ ہوتے اب بھی اسے منہ پھٹ ملیں گے ہاں میں تو جاننا بھی ہوں میں تو نماز نہیں پڑھتا جا میں جاننا بھی ہوں کیا کر لوں اس طرح کے منہ پھٹ اور بے باک اس دور میں بھی آپ کو ملیں گے تو بول دیا ہو اور نام پڑ گیا ہو سر نے یہ مہمان برادری میں ایک مطلب برادری ہے چاہے کتنا ہی نیک پرہزگار ہو اس کی پہچان یہی رہے گی دودھ کی تو یوں مطلب یہ کسی کا نام برا نام کرنے میں ایک نقصان یہ بھی سمجھ میں ہے کہ بیچارے کے آئندہ نسلیں بھی پریشان ہوں گی کسی تو بولتے ہوئے شرمائیں گے اپنا سرنے میں یہ سب کے کچھ نہ کچھ سرنے آپ لوگوں کے ہوں گے مطلب ہمارے بھی ہیں تو سرنے میں ہوتا ہے سلو حبیب سنتا میری تو چوہلی دور میں گینا اللہ کا کون شامل کرتے ہیں ان شاء اللہ میں جڑنا چاہتا ہوں میں جگہ کھیلتا ہوں میں نے بہت بار چھوڑنے کی کوشش کی لیکن چھوڑتا نہیں ہے ادھر سسٹم ہی ہے نا مزے کا نہیں ہے آواز کا نہیں سسٹم یہ بھی بولتے ہیں تو سننے میں مزہ نہیں آتا یہاں شاید کوئی سپیکر ہونا چاہیے اتنا دور رکھا ہوا وہ سمجھ گیا ان شاء اللہ کیا دیا ہے آئی ایفی میں بتا دیں کیا فرما رہے ہیں کالر یعنی یہ پروین شکایت ہے یہ میں نے پہلے بھی محسوس کیا مزہ نہیں آتا سننے میں میں جا میں جاتا ہوں میں جا کھیلتا ہوں میں نے بہت بار چھوڑنے کی کوشش کی لیکن چھوڑتا نہیں ہے جا بتا رہے ہیں کہ میں جا کھیلتا ہوں بہت کوشش کیا جا چھوڑنے کی لیکن چھوٹ نہیں رہا اللہ اللہ جا کھیلنا یہ ذہن بنا لیں کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور جوئے میں جو رقم جیتی یہ جیتنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا یہ قطری حرام ہے نہ اس سے خیراب قبول ہوگی نہ اس سے مطلب یعنی کوئی نیکی کا کام یہ کرے گا تو وہ نیکی کے کام میں جیسے کسی کو دیا مدد کی تو یہ اس میں سواب نہیں ملے گا بلکہ یہ ساری رقم جو ہے نا یہ سمجھو اس پر یہ دینی ہے واپس اینی ہاؤ اس کو اس کے یہ مالک نہیں ہے اچھا پھر یہ کہ یہ کمائے گا یہ جا کا جو حاصل کیا اس کے بال بچے کھائیں گے اور آخر میں بھوکتے گا خود ان کو کیا پتا کیا آپ جے کی لائی رقم باہر حال کہ جے کی رقم حرام میں اور یہ اسی طرح یہ رقم ہے جس سے کوئی کسی سے چھین لے نا تو وہ رقم پر بھی یہ مالک نہیں بنتا جو چھینی ہے رقم تو اسی طرح جبے میں جیتی ہوئی رقم پر مالک نہیں بنتا رشوت میں لی ہوئی رقم پر بھی بندہ مالک نہیں بنتا اس کا تو جس سے جیتا جبے کی رقم یہ اسی کی ملک پر باقی ہے اور اس کو دینی پڑے گی وہ نہ رہا تو اس کی اولاد کو یہ دونوں گائے پتہ نہیں چلتا کس سے جیتی تھی تو اب بھی یہ نہیں کہ چلو بھائی توبہ کر لیا آئندہ خیال رکھوں گا بلکہ یہ رقم خیرات کرنی ہوگی نہیں کہ فقیر شرعی کو دے دے فقیر شرعی کو دے دیے یہ نہیں کہ مسجد کے چنے میں ڈال دے فقیر شرعی کو دے شرعن جو جس کو شریعت نے فقیر تسلیم کیا ایسے شخص کو دے اور توبہ سچی کرے کرے آئندہ کے قریب نہ جائے یہ تو جیتنے کی صورت میں تو سب جیتتے تھوڑی ہیں جیتے ہیں. وہ جیتا جیتا جیتا پھر آخر ہار گیا تو سارا جتنا جیتا تھا وہ چلا گیا اور اس کے ذمے بال تو رہا اب مثال کے طور پر یہ ہے سو روپے جیتے زید سے اور ہار گیا بکر کے سامنے اور بکر کو وہ دے دیے اب یہ تو گئے تو صحیح حقیقت میں تو آپ کے نہیں گئے آپ کے تو تھے نہیں تو اسی کے تھے لیکن یہ گئے آپ وہ تھوڑی دے گا اور یہ یہ اس کے آپ دیندار رہ اس کو دینا ہے آپ نے وہ جتنی رقم کے مالک تو بنے نہیں تھے تو یوں آخرت کا ببال کتنا خوفناک ہے تو بعض اوقات تو یعنی کہ اتنا پھر یہ جوش میں آ جاتے ہیں ہارتے ہارتے مکان ڈاؤ پر لگا دیتے ہیں پھر اخباروں میں چھپتے ہیں بعض اوقات کہ بیوی ہار گئے پھر بیوی ہار جاتے ہیں اس میں نازان لوگ ہوتے ہیں اور پھر بیوی کو لینے وہ آ جاتے ہیں جن کے سامنے ہارے ہوتے ہیں اس طرح کی بھی اخباری خبریں ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماض اللہ تو یوں بیویاں بھی ہار گئے بیٹیاں بھی ہار گئے پانچ بیٹیاں, بیٹیاں تھی بندے کی وہ بیوی بھی ہار گیا اور پانچ بیٹیاں بھی جوئے میں ہار گیا حالانکہ نہ بیٹی کا یہ مالک ہے نہ بیوی کا مالک ہے تو بیٹیاں اور بیوی, بیوی بی اس کے پاس جائیں نہ وہ حقدار اس کا کہ لے جائے نہ ان پر کوئی ضروری ہے کہ یہ جائیں لیکن بس ظلم یہ سارا بھی رد ایک ظلم کی اور گناہوں کی گنا بڑی داستان اس میں شروع ہوتی ہوگی پھر ہارنے کے بعد علام و تو جوا جو ہے نا تباہ کن ہے پھر جوا میں ہارنے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ خودکشی کر لیتا ہے بہت کوئی ہار جاتا ہے نا سب کوئی ہار جاتا ہے تو پھر وہ خودکشی کی راہ لیتا ہے تو جوا سے سچی توبہ کر لیجئے آپ دو رکت سلاد و توبہ پڑھیں نماز توبہ اور جو کوئی سی بھی صورت پڑھیں سور فاتحہ اور تین تین بار کولو اللہ پڑ دونوں رکعتوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ کر رو رو کر توبہ کریں اور پکا عہد کریں اپنے رب سے پرومس کریں وعدہ کریں کہ یا اللہ بس اب کبھی جوا نہیں کھیلوں توبہ اور پھر وہ کہ جو جتنی رقم جیتی تھی وہ ادا کرنی ہے اب بولیں کہ میں ہار گیا ہوں میرے پاس نہیں ہے تو پکی نیت کر لیں کے میرے پاس جو, جو آتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرنے والا ہے سانچ کو آج نہیں نیت صاف منزل آسان تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی اللہ علام محمد ہمارے قاری صاحبان ناظمین مدرسۃ المدینہ کے دیگر مدنی عملہ موجود ہے واپنے. اور دعوت اسلامی کا جہاں مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ ہیں وہیں بالغان کے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ چار ہزار سے زیادہ ہمارے ملک بھر میں قاری صاحبان قاری اسلامی بھائی ہیں اور چھ چھ ہزار سے زیادہ الحمد مدنی عملہ بھی الحمدللہ للہ مدر سے دیوار بن کر یہ بتائیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے شرافت کے ساتھ ایزا ہوتی ہوگی کیا ہوتا ہوگا یعنی آپ ایسے بیٹھے رہے جیسے آپ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے بیچارے ڈھیر سارے دور تک بیٹھے ہوئے بیچ میں کھڑے بھائی جو کھڑے ہوئے تھے ان کو معاف کر دو یار اب اب ان شاء اللہ یہ آئندہ خیال رکھیں گے ان کو اسی پریشانی غریب لوگ ہیں یار ان سب کو اللہ میٹھا مدینہ دکھائے جو بے شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے اسکرین ہے وہاں لیکن اسکرین اور لائیو فرق فرق ہے یہ جی, ماشاء بابا یہ آپ نے تھوڑا اشارہ کیا بیٹھ بھی گئے مدینہ, مدینہ اللہ میں نے ان کو اشارہ کیا وہاں والے بھی بیٹھ گئے یا اللہ ان کو بھی میٹھا مدینہ دکھا آمی. بیٹھ جانے والوں کو بھی میٹھا مدینہ دکھا سبھی کو میٹھا مدینہ دکھا آمی. سب کے سب کے مجھے بھی میٹھا مدینہ دکھا آمی. سلو علالحبیب, صلو صلو اللہ لدیب میٹھا مدینہ دور ضرور ہے بٹتی ہیں بابا کچھ کاری صاحبان مدرسۃ المدینہ یہ <تصفيق> پنجاب سے آئے ہیں کے پی کے سے آئے کہاں کہاں سے آئے رفیدان مدینہ میں یہاں آ کر مدنی مذاکرہ بھی نہیں شرکت کر سکتے اور آج اتنی دور سے چل کر آئے کوئی کتروں نے مدینہ نہیں دیکھا ہوگا ابھی تو مدینہ نہیں دیکھا ہوگا مکہ نہیں دیکھا ہوگا امرا نہیں کیا ہوگا حج بھی نہیں کیا ہوگا چل مدینہ کی بھیک مانگ رہے ہیں چل مدینہ چاہیے ان کو کاری صاحب کاری صاحب لوگ کہتے ہوں گے کوئی حجی صاحب کہنے والا نہیں ہے حاجی کاری صاحب حاجی کاری صاحب اپنے ودا حاجی صاحب کو تو نہیں بولنا ہے ہیں لیکن اپنے نام کے آ کے نہیں لگا ہوا ہے تو یہ ان کا نہیں ہو سکتا کچھ کہ یہ بھی بندوں کو مکے کی مدینہ دیکھ لیں کوئی ان کی ٹکٹ کا بھی اعلان کو ایسا ہو جائے کیا ہو سکتا ہے ساتھ چلنا ہے؟ چل رہے ہیں المدینہ اس میں کوئی ماشاءاللہ اللہ قرآن کریم تو بابا پڑھا رہے ہیں مدرسۃ المدینہ مدری کو لیکن اب یہ ذرا ارشاد فرمائیے کہ بالغان کا جو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں ان میں کیسے پہنچے ہیں کیونکہ وقت کا بھی کافی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو مسائل ہوتے ہیں میں یہ غور کر رہا تھا کہ ان کو بھی مدینہ کی ترکیب ہم کریں قرآن داخلہ آپ غور کر رہے تھے اس پر غور کر رہا تھا بابا غور کر رہے ہیں مبارک ہو نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو مدرسۃ المدینہ بالخان جو جو قاری صاحبان پڑھاتے ہوں وہ پیسوں کے لیے تو پڑھاتے ہی ہے اللہ کے لیے پڑھانا جو پیسوں کے لیے پڑھاتا ہے جائز ہے سواب تو نہیں ملے گا نا تو رات کو جو اپنا مدرسۃ المدینہ بالخان عموماً رات کو ہوتا ہے پھر وہ سہولت ہو جس کو فجر کے بعد ہی بنا سکتے ہیں جب بھی اس کو پڑھنے والے مل جائیں تو ایک تو یہ کمپلسری ہو پھر کچھ اور مدنی کام بارہ مدنی کام ہے ان میں ایک تو مدرمدینہ بالغان ہے ہی ہے تو یہ تو کمپلسری ہو اور دوسرا وہ مدنی قافلہ ہر مہینہ ہاں تو یہ بھی ضروری ہو یہ دو اور کل ملا کر بارہ مدنی کام ہے تو یہ خود ہی طے کر کہ ان دو کے ساتھ ساتھ مزید کتنے مدنی کام یہ کریں اور بارہ مہینے تک ان کا یہ مجلس جو ہے ایک کارکردگی بنائے ہفتہ بھر مدنی مذاکرہ لے لیا جائے کچھ مدنی انامات کا وہ فگر رکھ لیا جائے کہ کم از کم اتنے مدنی انامات اور بارہ ماہ کو کیسے مدنی انعامات مدنی, مدنی, مدنی کام ہو یہ سب بنا دیا ہے اچھا پھر ہو تو مدنی مذاکرے میں ان کو یہ رعایت دے دیتا ہوں میں جیسے کہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم زیادہ آپ تو جتنا شہد ڈالے آنے کے بعد آپ جب سوال جواب شروع سوال جواب ہوا، شروع تو ایک گھنٹہ بارہ منٹ کیونکہ ان کو پھر یوں اتنا ہوگا نا صبح جلدی سوئیں کبھی ہم لوگ بھی جو ہے نا ہماری پرواز بھی وہ بلند ہو جاتی ہے تو آج کل تو زیادہ شاید دشواری نہ ہو تو سوا آٹھ بجے ایشا ہو گئی سباہ نو بجے ہو جائے گی تو ایک گھنٹہ تو نیچے آ گئے نا تو میرا بھی ختم کرنے کا ذہن تو یہ بنتا ہے گیارہ بجے ختم کریں لیکن سوا گیارہ ساڑھے گیارہ جمیرا سے شروع ہو رہا مدنی مجاگر <سلام> ماشاء اللہ گیارہویں شب تک چلتے ہیں ہاں جو وہ آشور ایک رات کو بھی پھر مدنی اجاگر ہوتا ہے <سلام> ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم زیادہ تو یہ کہ جو بابول مدینہ والے وہ اگر عشاء کی نماز یہاں آ کے پڑھے بابل مدینہ والے کتنے کاری صاحبان ہیں وہاں بھی ہے کافی ہے ماشاء اللہ کافی ہے تو باب المدینہ والے کم از کم یعنی اس بار ہم یعنی کل تو ہیں یہ لوگ ہاں کل تو ہے کل کے بعد تو جمعرات کو پہلا مدنی مذاکر میں کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن وہ کل تو ہے یہ مدینہ مدینہ تو آئندہ بھی بابول مدینہ والے اگر چاہیں تو یہاں عشاء پڑھ سکتے ہیں لیکن بعد ہوتے ہوں گے جو امامت فرماتے ہوں گے تو وہ ذرا عشاء یہاں نہیں پڑھ سکتے تو وہ عشاء کے فورن بعد یہاں تشریف لے آئیں تو میرے سوالات شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ پہنچ جائیں تو اب یہ ڈائریکٹ کنوینس کا प्रॉब्लम تو ہوتا ہے ان کی تنخواہیں تو اتنی ہوتی نہیں بیچاروں کی کہ ہم بولیں टैक्सी ٹیکسی کروا کے آ جاؤ تو اس کی کنوینس کی بھی ترکیب ممکن ہے کہ جو چاہے کہ کنوینس مل جائے اور کھانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے لنگر رسبیہ کہ وہ بات ایسے ہوتے کہ جو گھر میں کھانے کے لیے بیٹھیں گے لیٹ تو تو ہو جائے گا لیٹ تو جو یہاں مغرب اور عشاء کے درمیان ہم لنگرے رضویہ کی ترکیب کر سکتے ہیں عشاء کے بعد نہیں کہ وہ تو پھر فوراً عشاء کے بعد تو تلاوت ناچری وغیرہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ترکیب ممکن ہے آپ کو کبھی سے یاد کر رہا تھا یار حاجی امین آ گئے یہ ہے روئے رواں لنگرے رضویہ اور یہ ترکیب کنویس کا جو بھی مسئلہ ہے یہ حل کریں گے انشاءاللہ ان سے چپکے سے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ کون کنویس مجبوری ہوتی ہے وہ لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا ہے تو یہ حاجی امین سے رجوع کر لے کہ میں ہفتے کو ہر ہفتے یا یہ دس گیارہ دن جو آ رہے ہیں ان میں آنے کے لیے تیار ہوں تو یہ روز جو امامت کرتے ہوں بھلے نماز پڑھا کے آ جائیں تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے اس میں اگر ایک اور شفقت ہو جائے ہماری اس مجلس کی طرف سے ایک دو ذمہ دار ایسے بن جائیں کہ تعداد بتا دیں کہ مغرب میں آ کتنے رہیں تاکہ کھانے کا جو انتظام ہے نا وہ تھوڑا سا اگر پہلے سے پتا ہوگا تو اسی حساب سے تیاری کر لیجیے جی جی تو مجلس موجود ہوگی نا یہاں لیکن باپا ماشاء یہ مجلس جو بابول مدینہ کی بات تو بڑے فعال جی میں ہوئے مجھے پہلے بھی یہ لاتے تھے کاری صاحبان کو اب پتہ نہیں آج آج کوئی اپنے آپ کو خود ہی پیش کر دے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ بھائی میں تیار ہوں تو یہ مغرب کی نماز یہاں پڑھتا ہو نا جو کون کون قاری صاحبان مغرب یہاں پڑھ سکتے ہیں فضان مدینہ میں اور لنگر رضیٰ کی ترکیب ان کی گنتی کے حساب سے پھر ممکن ہو جائیے بہت کم جی ہے جی جی سارے ہو سکتا ہے یہ امامت وغیرہ کرتے ہوں کوئی موززی نہیں کرتے ہوں گے کاری حنیف ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈیویژن نگران بھی ہے بابا حنیف بھائی آپ کھڑے اگر یہ آتے ہیں تو مجھے سہولت ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ یہ جانتے بھی ہوں گے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے دیکھ لے نظر ہاں یہ مجلس وہ گنتی ذہن میں رکھ لیں فاروق بھائی شعبۂ تعلیم مدینہ بھائی. یہ دونوں مدینہ پورا باب المدینہ ان کو جانتا ہے بھائی. تمام کاری اچھا چاہے ذمہ داران جی جی بابا الحمدللہ تو یہ بھی تشریف لے آئے اور ان کو بھی یہ ترکیب میں ماشاء اللہ توصیف بھائی ہمارے فاروق بھائی اور حنی بھائی اچھا ان تین کی مجرس بابا مدینہ مدینہ الحمدللہ مرحبا تو یہ تین انشاءاللہ شاء ترکیب بنائیں گے ان کاری صاحبان کو مغرب کے لنگرے رسویا کے اور عشاء کے بعد جو آنا چاہیں تو وہ آجی امین سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے ان کے ذریعے بابا ان کے ذریعے ہو جائے گا نا تو ہمیں یوں سہولت ہوگی کہ ان کو ہم اپنے مطبخ والوں سے رابطہ کرا دیں گے تو یہ ہم نے نظام بنایا ہے اسی نظام کے تحت ہم ان کو شامل کریں تو موسم مدینہ الگ ہو جائے گا جس طرح پہلے باقاعدہ ایک بہت اچھی تیاری کے ساتھ آتے تھے اچھا جو زیادہ دور ہو جی بابا اس کا کیا کریں گے تو وہ ان کے علاقے میں جو کے وغیرہ جو بھی گاڑیاں چلتی ہیں مگر ہر جگہ تو نہیں چلتی گاڑی یہ ترکیب ہماری کہ اگر علاقہ سطح پر کوئی سوزوکی کا انتظام ہوتا ہے تو اس کے بھی اخراجات کی ہم ترکیب ڈویژن نگرانوں کے ذریعے بناتے ہیں تو اگر ایسے کوئی فعال ہمارے اسلام بھائی ہیں تو ان کی بھی ترکیب ہم سزوکی کی بھی بناتے ہیں تاکہ یہاں ایک بھرپور انداز سے شرکت ہو اور اس اجتماع کی پوری وہاری صاحب ایسے ہو نا کہ جو کا بھی انتظام کریں جی تو ہوے گا نا اکیلے میں تو نہیں چلے گا ماشاء اللہ تو کیا مدنی مذاکرہ مدینے کی ٹکٹ ایک تو یار حاجی بنانا حاجی کاری صاحب اس کے لیے کچھ مدنی پھول میں نے کہا ایک تو اس میں یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کمپلسری ہو کیا بات اور مدنی قافلہ یہ بھی لازمی ہو پھر مدنی مذاکرہ انہوں نے کہا تو یہ مدنی مذاکرے پر گفتگو چلی اور اب یہ کہ تین تو یہ ہو گئے باقی بچے نو تو یہی طے کریں گے بارہ میں سے کتنے یہ کر سکتے ہیں کرنے تو بارہ چاہیے لیکن جو آپ طے کر لیں تو پھر اتنوں کی ہم ترکیب مجلس کے ذریعے یہ کارکردگی جمع ہوتی رہے پھر قرآن اندازی کے ذریعے ان کو حاجی کاری بنانا ہے پورے پاکستان سے بابا بعد فجر فجر کے بعد کا جو مدنی ہلکا ہے اصل میں اس میں یوں آزمائش آئے گی ابھی کہ آٹھ بجے مدرس المدینہ ہے اب وہ فجر کا جو مدنی ہلکا ہے اگر اس میں اشراک چاش تک رکتے ہیں تو بابول المدینہ میں سات بج کے سترہ منٹ تک ہاں تو پھر وہ بیس منٹ تو پھر گھر جانا تیار ہونا پھر نکلنا سات بج کے مطلب سترہ منٹ کا اے سات میں جو اب آج آگے سیکھا بڑھے تو جو بھی مدنی کاموں کا بنا لیا جائے اور ماشاء پھر بابا جب بن جائے جو مدنی کاموں کا تو پھر کیا کریں گے مدنی کام تو اللہ کے لیے کرنے, تو کرنے ہیں ذرا کرنا ہی ہے چلو وہ دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ مدنی حلیہ میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں اللہ کی رحمت ہے کیا نہیں ملا دعوت اسلامی سے الحمدللہ اس کا مدنی کام جتنا کریں گے ہماری عرص کی بہتری ہے یہ تو انعام تو اب یہ کہ کتنے ٹکٹ ہوں گے پورا پاکستان میں سارے قاری صاحبان تو ایک ہوں اس کی امید نہیں ہے سارے قاری صاحب تو یہاں بھی جمع نہیں ہے آج آپ ہدف دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے قاری صاحبان آپ کا دل خوش کریں گے باپا کا فرمان حج بھی ہو عمرہ بھی ہو حج بھی ہو عمرہ بھی ہو ماشاءاللہ اللہ یوں کر لیں آپ, آپ کو جو کیٹیگری سمجھ ماتی ہے کتنے مدنی انعاماتوں اور آئندہ سال کے لیے قرآن دازی فکر مدینہ کر کے رسالہ جمع کرنا اور اس میں کم از کم ڈبل چھبیس کے قریب اگر یا اکتالیس سارے کلٹی ہو جائیں گے شاید آئیں گے آئیں گے بابا انشاءاللہ شاء اللہ ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے بابا آپ دعا فرما دیں عمل ام... با... ہمارا ہو جائے اگر مدنی انعامات ہو جائے نا ڈبل چھبیس آپ بولتے ہیں پھر تو یہ دوسری ساری سکیں ہٹا دو تب بھی چل جائے لیکن واقعی اگر کوئی باون مدنی انعامات اور عمل کر لے نا اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے ڈھنگ بچ جائے یعنی دھیان داری سے عمل کرے اور بھرے تو باون نہ نام لیکن آپ کو پتہ ہے کھانا پوری بھی بازوں کا آدمی کو شبہ میں ڈال دے لنے کہ دیکھو تو بولتا چلا جا رہا ہوتا ہے بولتا چلا جا رہا تھا تو کفلے مدینہ کے اس میں بھی ٹک مارک ہوگا اس کے مدنی نام اس کا درست ہوتا ہے کفلے مدینہ کا تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کفلے مدینہ بول دے کس کو ہے چلیے باون کمپلسری نہیں رکھتے ہم رکھنا ہے کمپلسری پھر تو جو ایک نکلا تو اسی کو بیچ دیں گے اپنا بابا فکر مدینہ کر دیں اللہ کا کر دیں میرا مشورہ یہی ہے نا کس مشورہ ڈبل چھپس ہونے چاہیے ڈبل چھپیس ہونا کیونکہ یہ مدنی انعام ہماری قبر و آخلت کے لیے بہتر ہے آخر اب کے نیک بننے کا نسخہ ہے اللہ کی رحمت تو یہ چندے جو ہے نا اس کو رکھ لیں اور بارہ ماہ کا ادب رکھ لیں اس پر عمل کرنے والے میں ناقص مشورہ دوں گا کہ باپا اس میں محرم سے شروع ہو اور رجب تک ہم نام لے لیں کیونکہ وہ گورنمنٹ اسکیم جو ہے نا وہ شابان میں ہوتا ہے تو رجب میں وہ نام سلیکٹ کرنا پڑے گا جس کو حاجی بنانا ہے تو ہمارے یہ اسلام محرم الحرام سے کارکردگی اپنی کابینہ کو اور کابینہ والے یہاں ہماری مجلس کو بھیج دیں تو جو سلیکٹڈ نام ہوں گے تو ہر مہینے کے پہلے ہفتے ہم انشاءاللہ ان کی قرآندازی کر لیں گے اور جو نام آئے گا تو پھر اس رات جس رات فائنل ہونا ہوگا ان کو یہاں باب المدینہ بھی بلا لیں گے تاکہ اور ذوق بڑھے گا اور اس میں بابل والوں کو باب المدینہ بلا لیں گے باہر والوں کو یہ تو آ جائیں گے نہیں ایک کو جس کا نام نکلا ہوگا نا؟ پندرہ سو کی چھٹیاں پھر کرایہ اور یہ سب مسائل ہو جائیں گے ایک کا جس کا نام نکلا ہوگا نا محرم سفر ربی لول ربی ثانی جماعت لول جمادی ثانی اور رجب اپنے کرایہ پہ آئیں گے مسئلہ یہ نا وہ اب وہ کوئی کے پی کے سے آئے گا کوئی کہاں سے آئے گا بھائی جس کا نام نکلے گا وہ اپنے کرایے پہ آئے گا یا کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اب بھی بابا اپنے کرائے پر آئے ہمارے مجلس کے سرائے میں بتا ماشاء اللہ! ماشاء اللہ! چلو تو یہ ٹھیک ہے پھر اب وہ مدنی کام کتنے ہوئے یہ تیرے کر لیں پھر یہ ہفتہ وار جتما ہوا ہے اس میں میرا مشورہ ہے کہ آپ عجیب شاہد اور جو ہمارے لیاقت بھائی ہیں آپ مل کر کوئی آپس میں ایک مدنی مشورہ کر لیں کل تو خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے آج بھی تو خصوصی ہو گیا نا تو براہ راست برائے راستہ پھول ہے پھول ہو گیا مگر یہ براہ راست کا ابھی جو چل رہا ہے نا یہ ناظرین کو لے گیا ہوگا بستروں کی طرف یا کہیں اور سوال لے لیں یہ ہونا چاہیے خصوصی میں انشاءاللہ آپ کل مزید طے کریں گے انشاءاللہ یہ بھی غور کر لیں گے حاجی امین بھی آپ میں سے کسی کو سوالات کرنے ہیں امیر سونا سر سوالات تو ہے کرنے جی جی ایک دو کال لیتے ہیں اس کے بعد مدیچر کے ناظرین سے رخصت لیتے ہیں پھر تھوڑا سوال ہو جائیں گے آج خصوصی نہ کریں آج ان کو جلدی سلا دیتے ہیں فجر کے بعد بھی پھر آپ ہیں نا آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سونے کی ترکیب کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے سونا ہے نا آہ. نہیں کل ہے نا کل کل بھی رات اپنی ہے انشاءاللہ نہیں آج آج سونا مناسب ہے کل دن کا جدول بھی چلانا ہے تربیت ہی ہے نا آج آج جاگیں گے تو کل دن کا جدول کیا چلے گا آپ کا تو آج انکس مشورہ ہے آرام فرما لیں ابھی انشاء ابھی چلتے ہیں آدھے گھنٹے تک انشاءاللہ تقریبا آج ملاقات ہو جائے کس کس کو ملنا ہے جل جلالو جل صبح شانو ہو چلائیے محمد الدین پنجاب سرگودا سے بات کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ دینا دینا یاد کروا دیا انہوں نے تو الحمدللہ یہ آج تک ہم تو مطلب ایسے ہی بیٹھ گئے ٹی وی کے آگے تو لگا لیا چینل تو یہ بات ہے تو ہمیں مطلب بہت دودھ دراز تک ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہمیشہ یہی دیکھنا ہے کہ بس اگلے پہ روک ڈالنا ہے پنجاب میں کچھ تھوڑا ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے تو لیکن الحمد ان کی باتیں سن کے اللہ ہمیں بھی ایسی قوت دے کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں آپ دعا پر ما دیجیے جی کہ اس بات کا ادراک ہوا ہے اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں گھر میں کیسے وقت گزارنا ہے اس پر تحسین کر رہے ہیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر کال چلائیں میں کہنا چاہوں گا کہ میں جو ہے یہ مدنی چینل نہیں دیکھتا تھا پہلے فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا اور یک جی نہیں لگتا تھا اور اس وقت جو ہے نا ادھر ادھر گھماتا تھا چینل اور تو شروع میں یہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ میں جو ہے نا یہ اسلام اور دین کے رفتے پر چلوں گا ان شاء یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا سنتا تھا نگران شراح کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اسلام و دین کے مطابق زندگی گزاروں گا جزاک اللہ اللہ آپ کو اور شو ہم سب کو استقامت عطا فرمائے کرے سر ابھی سلّہ ہوتا ہے جی کال چلائی سر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی شادی کی تھی میں نے لو میرج کی تھی تو اس کی مطلب یہ ہے کہ میرا سسٹم تو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن ہمارے گھر میں نہ بولنا چکا بندی ہے تھوڑے سے شکوک شوباد کی وجہ سے نا تقریباً جو زندگی جو ہے نا وہ بےزار ہو چکی ہے کبھی کبھی طرح سے دل کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں اپنے ساتھ تو اس کا مجھے نا مطلب کہ میں اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی نہ طریقہ بتایا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے لو میرج کی پسند کی شادی کی ابتدان تو ٹائم اچھا گزرتا رہا لیکن اب جو ہے یہ آپس میں ناچاکی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ بہت ڈپریسڈ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں یہ انہوں نے لو میرج کیا اچھا اور اب گھر چلا نہیں پا رہے اپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ککوش شبہات پیدا ہو رہے ہیں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے یہ سب وہ دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے شک شبہات پر تو توجہ بھی نہ دی جائے کہ شیطان شبہات ڈالتا ہے کہ پتا نہیں یہ دونوں میں سے دونوں ایک دوسرے کو فون کریں گی تو یہ لگے گا یہ پتہ نہیں کس کو فون کر رہی ہے یہ فون کرے گا تو اس کو لگے گا پتہ نہیں کس کو فون کر رہا ہے کوئی ترکیب لگتی ہے اور یوں شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی طرف توجہ نہ دے اور مسلمان پر اس طرح توہمت رکھنا کہ اس کی دوسرے سے ترکیب ہے یہ تو بہت بھاری گناہ اور اس کا تو آخرت میں سخت عذاب ہے تو اس لیے نہ توہمت دھر نہ کسی پر بدگمانی کریں کہ بدگمانی بھی حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے بلکہ اس نے رکھیں کہ حدیث پاک میں اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے حسن زن مل حسنل عبادت ہے اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے تو اس طرح اگر حسن زن کا جام پیئیں گے نا دونوں تو انشاءاللہ شاء آپ کا گھر جو ہے نا وہ چلتا رہے گا پھر اس پر غور کریں کہ گھر کیوں نہیں چل رہا اپنے اوپر بھی غور کریں کہ میری تو غلطیاں نہیں ہیں اس میں بازوں کا اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی مثلا بازوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر ٹوکنے کی اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں یہ بار بار ٹوکتا ہوں اس کو برا لگتا ہوا لیکن ظاہر کہ برا تو لگے گا بچے کو بھی بار بار ٹوکیں گے تو اس میں بھی بگاڑ آ جائے گا تو بار بار ٹوکتے ہیں ٹوکنا بند کرتے ہیں کھانا جو پکاتی ہے اس پر اگر تنقید کی عادت ہے کہ یہ کیا بنا لیا ہے نمک زیادہ ڈال دیا ہے تو یہ مرچیں تو میرا تو منہ جلا دیا تم نے تو اس طرح کا اگر ماحول ہے اس کو بھی تبدیل کر دیں کہ ویسے بھی کھانے میں عیب لگانا سنت نہیں ہے سنت یہی ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ ہوتا ہے وسلم نے کبھی کھانوں پر عیب نہیں لگایا پسند آیا کھا لیا نہیں پسند آیا ہاتھ روک لیا عیب نہیں لگاتے تھے اچھا کچن میں جا کر تنقید کرنا کہ ابھی یہ نہیں ڈالا جیسے کو پانی زیادہ ڈال دیا ہے اور روٹی جل رہی ہے یہ چاول جلنے کی بو آ رہی ہے اس طرح بھی بعضوں کی عادتیں ہوتی ہوں گی تو اس سے بھی ماحول خراب ہوگا تو ابھی آپ غور کر لیں کہ بعضوں کا بندہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کرتا تو اس کو اس کے اسباب محسوس ہو سکتے ہیں یہ اللہ کی دیوی توفیق سے اگر آپ کو اسباب محسوس ہوتے ہیں ان اسباب کو دور کریں آپ کا گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا امن کا گیوارہ بن جائے گا انشاءاللہ اسی طرح یہ دونوں پارٹیاں سوچیں فریق ثانی بھی سوچیں کہ میں اگر یہ گھر آتے ہیں تھکے آ رہے اور میں لسٹ دے دیتی ہوں کہ یہ لائے کہ نہیں وہ لائے کہ نہیں جب دیکھو تو بول دیتے ہیں میں بھول گیا یہ کیوں نہیں لائے اس طرح مطلب یا بچہ ہے تو اس کی شکایت کہ تمہارے بیٹے نے یہ توڑ دیا تو وہ پھوڑ دیا تو یہ نہیں بلکہ مسکرا کر استقبال کریں ان کو پانی پیش کریں ان کو بٹھائیں اور ان کو سکون دیں گے تو گھر چلے گا بار بار شکایت کرنا ایک دوسرے سے یہ بدمزگی پیدا کرتا اور گھر کا سکون برباد کرتا ہے ولہ ہوتا آگلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی صل اللہ تعالی علی محمد مرے میں کوئی مگر بیٹے ابھی لائیو ہے نا ہم دے نہیں سکتے پتہ نہیں اب کیا بولیں گے تو لائیو چلا جائے گا فرمائے بغیر مائک کے فرمائے چلے بولو آگے آنا ہے بیٹا آگے کس کس تو آنا ہے پوچھ لو بہت کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی کہہ رہی ہے تو یوں تو دیکھو یہ پنجاب سے تو شاید ایک تعداد آئی ہوئی ہے آپ کو جو بھی کہنا ہے نا آپ لکھ کر دیتے لکھ کر آپ مردنی تربیت گاہ پر دیتے دیں اپنا فون نمبر اور جو بھی ہے یا پاک فاتا فرما پیار حبیب کے صدقے بیٹے بیٹا کا بستہ تو اثر کے نہیں مطلب اب تو صبح دس بجے سے نو بجے سے تاویز کا بستہ تو لگ جاتا ہے بیٹے میں دیکھو تعویذ دوں گا نا تو یہ ابھی بولیں گے میرے کو بھی دو میرے کو بھی دو بے شک اللہ کرے میں باعمل بن جاؤں بے عمل ہوں اس طرح میں تاویزات تو دینے نہیں بیٹھا نا بیٹا آپ کو بولنے کا موقع دیا اسی لیے نا میں تمہیں پتا نہیں کیا بیچارے کا کام اٹکا ہوا ہے کول شامل کریں ان سے بل لینا آپ تھوڑا ہاتھ اٹھا دیں جی کول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا ماشاء اللہ آج کا سلسلہ مدینہ مدینہ فرما رہے ہیں ارضی کرنی تھی میرے گھر والے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نگرانی شورا کو جب بھی دیکھیں تو وہ مرد کے متعلق ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یوں کرنا چاہیے گھر والا کو یوں کرنا چاہیے گھر والا کو یوں کرنا چاہیے ابھی بھی گھر والے یہی میرے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہوتا ہے آپ ہی کو کاش میرے پاس ایسا کو ہو کہ میں نگرانی شعور کو ڈائریکٹ پوچھوں گھر والے کہتے ہیں کہ ان بھی تو کچھ سمجھایا نا کہ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے گھر میں تو شوقت علی جا کر اس پی پی کو مجھے پورا پرشاد فرما میرا خیال ہے آج کے سلسلے میں تو ہمارا سارے کے سارا مطلب تقریباً جو ہمارا بولنا تھا وہ تھا اسلامی بھائیوں کے لیے تھا یا نہیں تھا, <سؤال> تھا آج اسلامی بھائیوں کے لیے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آج آپ کو لگے گا کہ یہ اسلامی بہنوں کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہم نے کہا تھا کہ آج باری ہماری ہے تو آج تو بہت سارا اور ہم سنت کے بھی میرا خیال ہے کئی مدنی پھول اسلامی بھائیوں کے حوالے سے تھے گھر میں کام کاج کے حوالے سے دیگر تو ظاہر کہ دونوں طرف ہی باری باری ہوتی ہے اب جب نماز کا بیان ہوگا تو آ کر بولے کہ زکات کا بھی ساتھ ساتھ بیان کر دو تو ایک وقت نماز کا بیان دو کبھی زکات کا بیان دو کبھی روزے کا بیان تو باری باری ہوتا رہے گا تو الحمدللہ آج اسلامی بھائیوں کے لیے بیان ہوا ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں جاوید رضا تعلیم کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ اشاعت فرما دیجیے کہ جس کی برکت سے گھریلو ناچاکیاں دور ہوں آپس میں محبت اور پیار گھر میں ہو بہن بھائی والدین سے آپس میں محبت پیدا ہوں. ایسا وظیفہ اشاعت سنبھا دیجیے جزاک ہو کر اور سوال گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں ہاں سمجھ گیا میں جھگڑے ہو تو یہ گھریلو ماحول پرسکون ہو جائے ایک تو ہوتی ہے ناچا کی میاں بیوی میں اور بعض اوقات اجتماعی आप तो آپ تو سمجھ گیا میں یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا میری اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ گھر میں نیکی کی دعوت کی ابتدا کس چیز کی سے کی جائے اور اس کے بارے میں کچھ مدنی کھولشیا فرما دے اور ماں باپ کی صحت کی دعا فرما دے مزاق اللہ اللہ آپ کے والدین کو شفا نافعہ عطا فرمائے گھر میں ابتدا تو جانا نماز مسلمان کا سب سے پہلا فرض تو نماز ہے نماز کی تلقین کی جائے اور خود بھی نماز باد جماعت پڑھی جائے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ماحول کو کلیئر کرے گی انشاءاللہ شاء کے لیے اور مزید ان کی نفسیات کے مطابق والدین کی نفسیات کے مطابق ان کو گھر والوں کی نفسیات کے مطابق ان کو چلانا ہے انہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مکمل ماحول خراب ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز سلاد تو موجود ہوتی ہے روزے بھی ہوتے ہیں اور صرف اخلاقی خرابی ہوتی ہے تو اخلاق کی درستی کے لیے پھر اخلاقی درستی کی ترکیب کی جائے بعض اوقات بہت سارے معاملات درست ہوتے ہیں جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی تو اب جھوٹ کے تعلق سے ترکیب کی جائے تو اس میں یہ کہ اگر گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں کا درس دیا جائے نا تو غیبت کی دبا کاریاں یہ جامع کتاب ہے نام تو ایسا لگتا ہے غیبت کی دبا کاریاں اب بچپن جو سنتے آ رہے ہیں وہ غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ جو سنتے آ رہے ہیں وہ بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا غیبت ہوتی کیا ہے تو غیبت کے ذمن میں اور بہت ساری معاشرتی برائیوں کا اس میں تذکرہ ہے اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہے تو یہ اگر یہ کتاب اول سے لے کر آخر تک روزانہ چند منٹ کے لیے پانچ منٹ سات منٹ جیسا ماحول گھر کا اس کے مطابق اگر آپ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے دوسروں سے پڑھائیں گے آپ بھی بیٹھیں گے سنیں گے سب محرم غیر محرم کا اس میں ظاہر کے معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح اگر کریں گے نا تو انشاءاللہ شاء آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا اعلم شاء اللہ و اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ تعالیٰ علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھی اشاد فرمایا کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے میں یہ کرتا ہوں کہ خاموشی رہنے کا گھر کیا فائدہ ہوگا آیا کے ہر معاملے کے اندر خوشموشی خاموش رہنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ خاموشی کے تعلق سے تو بہت کچھ مدنی پھول میں کر چکا اس کے لیے مہربانی کر کے خاموش زیادہ لیکن سال مکتبد المدینہ سے حدیثتن حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت مغربی پھول ملیں گے خاموشی کے اور اس کو اگر اپنائیں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ آنکھوں سے دیکھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرمزیب مدینت اللہ ملتان سے میرا سوال ہے کہ جوائنٹ فیملی میں مدنی ماحول کیسے بنایا جائے مطلب تین بھائی ہیں ان کی فیملی پھر والدین کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے تو مدنی ماحول کیسے بنایا جائے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے ملتے جلتے سوالات کا چند بار جواب دیا جا چکا ہے تو آپ یہ نیٹ سے آج والا جو یہ سلسلہ ہے نا یہ ان شاء اللہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں گے نا تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اور ایک نیچے دی ہے اور یہ ان شاء اللہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی امیل سنت کے سوال جواب ہے گھر امان کا کیسے بنے یہ لے لیں اچھا ایک رسالہ ہے مدنی رسالہ مقتد المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے وہ نا چاکیوں کا علاج یہ لے لیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں اس کو سنیں اللہ کی رحمت شامل حل رہی تو گھر میں آپ کو پیار محبت امن کی فضا محسوس ہوگی ان شاء اللہ آپ نے پڑھا کسی نا چاکیوں کا علاج الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اور اپنے نا بعض ہتھیار شیطان کے بعض ہتھیار ماشاءاللہ اس کے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن پھر بھول بھولیا ہو جاتا ہے ہاف سے ہاس ہافظ میں سب کمزور ہے, ہے نا سال میں ایک بار پڑھنے کا مدنی انعام ہے نا ہر رسالا سالانہ یہ بول سال میں ایک بار تو اگر یہ سالانہ ایک بار پڑھنے کا مدنی انعام کہ ہر کتاب باری باری سال میں ایک بار پوری ہو جائے اگر ہی یہ مکتب المدینہ کی جو میرے رسائل ہیں تو یہ پڑھ لیا کریں گے نا تو انشاءاللہ شاء تازہ ہوتا چلا جائے گا تو بڑے مفید رسائل ہیں دو تین جو نام لیے گئے اس کے علاوہ دیگر رسائل بھی ظاہر ہے کہ وہ غیر مفید نہیں ہے یہ گھریلو اتفاق کا عمل ابھی سوال کیا تو وہ خودکشی کا علاج پیج نمبر سیونٹی سکس پر ہے میرے آکا نعمت سرکار آخلا حضرت امام احمد خان علیہ رحمت اور فرماتے ہیں سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ کا لاہوری نمک پر ایک ہزار ایک بار یا ودودو دو پڑھیے اب آخر دس دس بار درود شریف اور اس وقت سے اس پڑے ہوئے نمک کا برتن زمین پر نہ رکھیے وہ نمک سات دن گھر کی ہانڈی انسالن وغیرہ میں ڈالیے سب کھائیے مولا تعالا سب میں اتفاق پیدا کرے گا ہر جمعہ کو سات دن کے لیے پڑھ لیا کیجئے سوا بارہ بج گئے کیا کرتے فرمان مصطفی صلی اللہ تغال علی, و علی و لا الہ الا اللہ العلیم کریم جس نے لا الہ الاحلی مل کریم سبحان اللہ رب الما و العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم کریم سبحان اللہی رب السماوات اطمئن اسبر العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم صبحنا الله رب السماوات اطمئن اسبر العرش العظيم حضرت فی عبد اللہ بن بن ابربی اللہ فرمتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطہیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجل سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب کا اللہم لا إلا أنت واتوب إليك اللہم لا لستاؤ لائک سلویب صلی اللہ تعالی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين امين اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحه وعافيه يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حاضری قبول فرماؤں المین علم دین کے لیے ہمارا سینہ کھول دے ہمیں علم دین کا جذبات شوق عطا فرما یا, یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت آمین فرما یا رب ہماری بیماریاں پریشانیاں گھریلو ناچاکیاں بے اولادیاں تنگ دستیاں کرز داریاں دور فرماؤں یا اللہ ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں جو مسلمان مریض ہیں سب کو شفا کا ملاتا فرم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی اِن اللہ و رب, علی رب لا, الہ اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد اللہ. اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا تھوڑا تشریف ہے ملاقات کی ترکیب کر رہا ہوں کوئی جلالہ جلال اجلّہ صبح لے اگر مدینہ مدینہ ہنڈریڈ پرسینٹ بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ میں عرض کروں گا تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا یہ مدنی چینل برائے ہے گھروں سے دوڑ کر نہ آ جائیں بھلے آ جائیں اگر کوئی کاری صاحب رہ گئے تو ان کو بھی آنے کی اجازت ہے باپا فرما رہے ہیں سو فیصد بیٹھ جائیں گے تو پھر کچھ ارشاد فرمائیں گے مدینہ بیچنا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے اپنا کوئی پلاننگ کرے نا میں پوچھوں گا اس کا جواب دینے آپ کو کاری صاحبان سے بات کر رہا ہوں عوام سے نہیں آم صاحب سے آپ میں سے کون کون ہے جو بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں واہ ہیں ماشاء اللہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح لیکن ہے کہ نمک بھی روٹی کو درست کرتا ہے ان شاء اللہ آٹا بھی نمک میں تبدیل ہو جائے گا کبھی نہ کبھی اچھا ایک تو یہ ہوئے اچھا اور باون مدنی انعامات جیسے کہ وہ مدنی پھولا جی امین نے دیا اس پر کس کس کا میں پوچھ لوں گا کہ کل مدنی انعامات کتنے پہسان ہوگا ہاتھ اٹھانے والا اس میں بھی گول ہو جائے سمجھے ہیں میں کیا میں نے کہا باون مدنی انعامات کم از کم پر عمل کس کس کا ہے نہ کم ہوگا ہاتھ وہ سمجھے نہیں ہوں گے بےچارے اچھا ایک اچھا ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کرتے ہوئے پچیس ماہ مسلسل کس کس کے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ یا اللہ مدنی قافلہ سب سے مشکل ہے انشاء اللہ آئندہ یہ سب کچھ ہوگا اس کی کون کون نیت کرتا ہے پلانگ پلان اللہ کہا اب اگر ان کو پوچھیں گے نا تو بازوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون سی باتیں کہی گئی ہیں بارہ ماہ یار بے چارے جوش میں بوجھ لیتے ہیں یہ بتا پلاننگ کیا ہے اچھا آپ میرے کو ایسا ہے جو علاقائی دورہ ورائن ایک ہی کی دعوت ہفتے میں کم از کم ایک بار کرتے ہوئے بارہ ماہ گزر چکے ہوں ماشاء اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھاتے ہوئے کم از کم بارہ ماہ گزر چکے ہوں اچھا یہ جتنی بھی کیٹیگریز میں نے دی نا بارہ ماہ والے اور یہ اگر یاد ہو تو ان کے کل ٹوکن بنا لیے جائیں کل مناسب وقت پر انشاءاللہ اللہ ان کو قریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں یہ یہ نوازنا ہے یا نہیں ہے مدنی کام آپ کریں گے کہ میری ذات کے لیے کریں گے اللہ کا ہی دورہ نیکی کی دعوت آپ کریں گے کسی بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے آپ چند قدم چلیں گے میرے لیے چلیں گے اللہ کے لیے چلیں گے آپ کی آخرت کے لیے چلیں گے تو میں نے کیٹیگری کو اتنے ساروں سے ملنا یہ میری طاقت کے باہر ہے تو میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ نہ ہونے دور ہونا اچھا ہے اس سے دوسروں کی ترغیب بھی رہے گی ابھی کوئی اور کیٹیگری اگر ذہن میں آتی ہے تو ان کو بھی لے لیتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی کام میں جس نے ایک بھی کیا نا اس کو بھی ہم لے رہے ہیں نا بارہ ماہ کا سفر کر لیا اور اب نہیں کر رہا ہوں مدنی کام خدا نہ خاصتا تب بھی اس کو لے لیا ہے نا اللہ کا دورہ نیکی وغیرہ صرف یہی کام کر رہا ہے اس کو بھی لے لیا ہے لیکن وہی سال بھر سے دے رہا ہے ہر ہفتے کا از کم اگر دا یہ بارہ ماہ سے ایک گھنٹہ بارہ منٹ پابندی کے ساتھ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں وہ کون کون ہیں چلو ان کو بھی لے لو مگر یہاں مراد ہمارے قاری صاحبان نازمین یہ مدارس المدینہ جو ہیں اپنے مدنی منو مدنی منوں کے ہاں؟ یہ مراد ہیں ہاں؟ دوسرے وہی مراد نہیں ہیں یہاں اس وقت وہ ہاتھ نہ اٹھائے پھر ان کی کبھی باری آ جائے گی تو ان اللہ ہفتہ وار اجتماع اگر مدنی حلقے میں جو پابندی سے تین آیات جو پڑھتے ہیں ان میں بھی اگر جو سرات الجنان کی تین چار جلدیں ہو گئی ہوں یا کون کون مدنی حلقے میں صبح سب جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے اور بارہ ماہ ہو چکے ہوں ماشاءاللہ چلو ان کو لے لیتے ہیں اور کفریا के کے بارے میں سوال جواب فیضان سنت جلد اول پہلے سن لیں کفریا کلیمات فیضان سنت جلد اول غریبت کی تباہ کاریاں نیکی کی داغت اور باطنی बातिनी کی की بیماریوں کی معلومات یہ پانچ کتابیں جس نے پڑھ لی ہوں پانچ بھی میں نے پانچ گئی اور جنہوں نے پانچ پڑھ لی ہوں جو میں نے کہا چلو جن پانچ میں سے چار پڑھ لی ہوں چلو ان کو بھی لے لو ربا جو ہفتہ واری جیتے ماں میں سال بھر جو حاضر ہوئے کون کون رات انتقال بھی کیا ہو خالی دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں بستوں میں گھوم رہے مغرب تاشا اے اشراک پوری رات چلے گون گون پوری رات اپنی مسجد میں رکنا بھی گپے مارنا باہر نہیں سو جانا تحج کے لیے اٹھنا یہ سب اس میں ہوتا ہے نا تو ساری رات کا اجتماع چلو ان کو بھی لے لو اور بولو ملاقات کا مطالبہ ہے نا, نا بھاری پڑ گیا نا ایسا بھاری پڑا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے روز मीजा ने अमल को भी भारी कर देगा शानदार थोड़े से मिले हैं अक्सर माइनस हो गए अच्छा हाँ इनमें बोलन जाता इम्काना थी इनकी गारंटी क्या होगी क्या एक तो यह कि जैसे पहचानते हो تو تو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں آ جائیں گے ایسے کہ جن کو کچھ بھی نہیں پہچانتا اگر بولتے میں بھی ہوں قاری صاحب اس میں یہ پہچان کیسے ہوگی بابا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کابینہ ناظمین جو ہیں نا یہ سب یوں تو ایک دوسرے کی پہچان میں ہیں ہاں یہ کل ان کی تصدیق ہمیں ابھی ذہن میں آیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پرچی بناتے ہیں جس پہ تصدیق ان کے ناظم صاحب کریں گے مدینہ مدینہ فارغ اوقات میں جو پر جد چل رہے ہیں اس میں کل پورے بنا لیے ٹوکن نے کال روکا روکا ان کل ان کے توقین بن جائیں گے ان شاء اللہ سلا تو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسو پر سلام میں نے میں نے بتایا کہ میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام ایک تو نور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور دوسرا وہ ہم قافیہ لفظ ہو جائے گا یہ ردیپ سنگھ جا میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور برسلام برسلام خدا سلام تاج تارے کرو شہ شاہدی تم پہ ہر دم کرو گرو دو, دو سلام ہو کرم مجھ پہ جا صحیح ترسلی تم پہ ہر دم کرو کے نو پر سلام اصلام یا نبی جانبی اصل جانبی اب مدینے میں ہم کو بولا لیجیے اب مدینے میں ہم کو بولا لیجیے مدینہ بنا دیجیے دی دی اور تین دی نام دینا دی بنا دیجیے دی دی نو پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی دور رہے کر ندو ٹوٹ جائے میں ہے میرے ماں ہے بوبی کاش کروڑ سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام اچھا سلام یانبی اس یا سلام جانبی یا اصل یانبی اب بلالو مدینے میں آر کو اب بولا سو مدینے میں اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو تو کو اپنے کت ماں میں رکھ لو کروڑ سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اللهم رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحه وعافيه ان الله وملائكته يصلون على صلوا على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي بكم عادي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا اواضي يا قراشي یا هاشمی یا متلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلامون علی المرسلین والحمد لله رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مدینہ مدینہ ایک یاد ا گیا کہ اگر کسی نے سراط الجنان پانچ جلدیں پڑھ لی ہوں حالانکہ دس پڑھنی چاہیے پانچ پڑھ لی ہوں یا کنزول ایمان یا نور ال عرفان پورا پڑھ لیا ہو تو وہ بھی ٹوکن لے لیجیے گا ملاقات کے لیے دس پڑھنی ہے دس میں نے ففٹی لیس تو کر دیا یا خدا میرے مر کو آباد رکھ یا خدا میرے مر شد کو آباد رکھ یا خدا میرے, کو آباد, یا خدا میرے کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے کو بھی شاد رکھ یا یا یا خدا یا خدا یا خدا میرے مر کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا دو جہاں میں خدا ان کو آباد